بسم اللہ تبر ولا تو عسر و تم بل خیر بابست حبیب کل کریم و, و, و, و, و, و صحاب ہی وسلم اما بعد سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج کے اس اجلاس میں ناچیز کا ایک بڑا اہم موضوع ہے اور وہ ہے کیا یہ سب یزیدی ہیں اس موضوع کا مقصد اور غرض و وغائت یزید کے متعلق بے لگامی کو روکنا ہے اور مذہب اعتدال کو پیش کرنا ہے آپ کے بھی یہ باتیں سننے میں آئی ہوں گی اور ہم نے بھی بارہا سنا کہ یزید کے مسئلے کے متعلق اتنا بے لگامی پیدا ہو چکی ہے کہ اس کو آڑ بنا کر صحابہ پر لان کرنا یہ بھی جائز روا رکھا جاتا ہے اور پھر ان کے بعد بڑے بڑے اماموں بڑے بڑے مشایخ اور بزرگان دین ان کو یزیدی کہہ دینا اور ان کو اس آڑ میں دنیا کے سامنے بدنام کرنا یہ اس وقت عام لوگوں کا معمول بن چکا ہے حتا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا عبد القادر شاہ ٹیچ بٹوی کا بیان اس نے حدیث قسطنطنیہ جو ہے اس پر اپنی غلط ملد باز کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ اور وجہ یہ بیان کی کہ جو بخارا میں بیٹھے تھے وہ حدیث ملک شام میں تھی تو اتنا سفر کر کے جانا یہ یزید کی حمایت کا اشارہ دیتا ہے تو اسی وجہ سے ہی امام بخاری کو یزیدی ہونے کا اشارہ دے دیا اور ان کی یہ برائی تصور کیا کہ انہوں نے حدیث قسطنطنیہ بخاری میں روایت کر دی غرضے کے اس قدر یزید کے مسئلے میں تعدی حد تجاوز افراد اور بے لغامی جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے تو ہم نے یہ افراد یہ تعدی یہ حد سے تجاوز یہ بے لغامی اس کا اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق خاتمہ کرنے کے لیے اور اس کی روک تھام کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا سب سے پہلے میں یزید کے متعلق اپنے آئمہ اسلاف سے جو کچھ صحیح نظریہ اخذ کیا ہے اور حاصل کیا ہے اس کو میں بیان کرتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کے متعلق اعتدالی نظریہ کون سا ہے انصاف والا نظریہ کون سا ہے وہ یہ ہے کہ نہ ہم محبت کرتے ہیں اس سے جس طرح کے صالحین سے کی جاتی ہے جس طرح کے صالحین سے محبت کی جاتی ہے اس سے وہ محبت ہم نہیں کرتے نہ تعظیم کرتے ہیں اس کی نہ گالیاں دیتے ہیں نہ جہنمی ہونے کا فیصلہ دیتے ہیں اور نہ جنتی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں دوسرے فساک و ظالمین کی طرح جانتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہما جو میں نے موقف پیش کیا ہے یہ سب سے بڑی کتاب ہمارے عقیدے کی جو ہمارے اماموں کی اجماعی اتفاقی ہے سب کی حنفی شافی مال کی حملی سب اس پر متفق ہیں وہ عقیدہ تحاویہ ہے امام ابو جعفر ابو جعفر تحاویر اللہ تعالی عنہ کا اس میں ظالمین اور فاسقین کے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ون خب و اہل الدل والانت ورن و کہ ہم محبت کرتے ہیں عادل و امانت والوں سے یعنی صالحین سے اور ہم اہل سنت و جماعت بخ اور نفرت رکھتے ہیں آہل جور ظلم اور خیانت والوں سے چاہے کوئی ہو چاہے کوئی ہو چاہے اس دور کا ہو یا پہلے دوار کا ہو اس کے مطابق ہم نے لکھا کہ ہم محبت نہیں کرتے ہم بغض رکھتے ہیں ہر فاسق اور ظالم سے یہ ذہن میں رکھنا بلا تمیز ورنہ ظلم ہو جائے گا نا انصافی ہو جائے گی جو بھی فاسق ظالم ہے اس کے ساتھ ہم بشرتے کہ اس کا فسق اور ظلم ثابت ہو تو ہم اس کے ساتھ محبت نہیں کرتے ہمیں محبت کا حکم ہے صالحین کے ساتھ محبت رکھنے کا تو میرے بھائی یہ ہمارا عقیدہ مختصر لفظوں میں تحاوی شریف کے اندر ہے اس کے ساتھ جب یہ ہم نے واضح کر دیا کہ نظریہ اعتدال یہ ہے اس کے ساتھ امام محدث ابن الصلاح محدث ابن الصلاح آپ کو معلوم ہے امام نووی سے پہلے ہوئے امام نووی کے قریب زمانے کے ہیں اور امام نووی ان کو ہمیشہ شیخ کہہ کر اپنی شرح مسلم میں یاد فرماتے ہیں تو انہوں نے اپنے فتوا میں جو کچھ لکھا ہے جو ان سے فتوا پوچھا گیا تو انہوں نے فتویٰ ارشاد فرمایا وہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں اور رسائل جو ہے نا دو جلدوں میں ادارت الطباعت المنیریہ نے چھاپے ہیں تو ان کے اندر فتویٰ ابن الصلاح بھی موجود ہے آپ کی وفات شریف چھ سو تالیس ہجری میں آئے محدث ابن صلاح ان کا مقدمہ صلاح اصول حدیث میں دنیا کو فیض فرما رہا ہے آپ سے سوال کیا گیا راج یا اٹا دو ان یزید ابن محبت رضی اللہ عن عمر بقتل قتل الخصصہ نے بنے علی ررضی اللہ وہن ہوما ذلك کا طوعا ہو لا امن ہوہ کرہن ویورد في ذلك دففی ذلكہ عمن سمرویہ امنقل ذلك الامر وہ صلوں ن لئ ہے و یا صہ ہو یا ہو الہ مسئول او خقوط و صاددل پوچھا المال ایک شخص۔ یہ کہتا ہے کہ نے قتل امام عال مقام کا حکم کیا اس کو پسند کیا اس پر راضی ہوا اور ایسا اس نے خوشی سے کیا اپنی مرضی سے کیا جبرن نہیں کیا تو ایسے شخص کے متعلق کیا جو شخص یزید کے متعلق یہ کہتا ہے ایسے اس شخص کے متعلق کیا وہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے ہمیں بتائیں آپ نے جواب دیا لم یسے آئندہ فرمایا ہم کے نزدیک یہ صحیح نہیں اے اے اے ہو سکا یعنی یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ نے حکم کیا تھا قتل کا وحفوظ ہوفن زیاد عراق فرمایا جو محفوظ ہے ہمارے ہاں اسناد کے لحاظ سے سرد کے لحاظ سے وہ یہی ہے کہ ایسی لڑائی جو قتل امام تک پہنچا دے اس کا حکم کرنے والا صرف عبید اللہ بن زیاد ہے جو یزاک کا والی تھا اس وقت اور پھر فرماتے ہیں اگر یہ صحیح بھی ہو جائے ثابت بھی ہو جائے کہ یزید نے قتل کیا یا قتل کا حکم دیا وہ قد وارا دف الحدیث محفوظ ہے نالعن المسلم کا قتل ہی اگر یہ سب کچھ ثابت بھی ہو جائے تو فرمایا پھر بھی وہ مسلمان ہے اور حدیث شریف میں آیا لعن المسلم کا قتل ہی مسلمان کا پر لانت بھیجنا اس کے قتل کی طرح ہے اور قاتل الحسین لا یکفر بدال کا قاتل حسین اس کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا قتل امام کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا ون نمر ثقب عظیم وہ اس نے بہت عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے بس یہی کہہ سکتے ہیں ون نما یقل منقاطب نبیبیا منقاطل نبی من امنبیا من من پرمایا ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ صرف نبی کا قتل کفر ہوتا ہے کسی اور کا قتل کفر نہیں ہے ون نا یزید صلاس و فرق پرمایا یزید کے متعلق لوگوں کے تین فرقے ہیں ایک فرقہ ہو اس ہو محبت رکھتا ہے اس سے دوستی کرتا ہے دوسرا فرقہ ہوتا ہوتا اس کو گالیاں دیتا ہے اس پر لانت کرتا ہے تیسرا فرقہ متوسطہ وہ درمیانہ ہے لا لاتا طلح ہو نہ اس اس دوستی کرتا ہے ولا لا تلعن ہو نہ ہی اس کو لانت کرتا ہے و تسل کو بہی سارا ملوک, ملوک, ملوک الاسلام ہے اس کے ساتھ وہی رویہ رکھتا ہے جو باقی اسلام کے بادشاہوں سلاطین اسلام کے ساتھ رکھتے ہیں اور ان کے خلفاء جو غیر راشدین ان کے ساتھ رکھتے ہیں وہاد ہل فرق تو ہجل <الْمُسْئِبًا> یہ تیسرا گروہ جو درمیانہ ہے معتدل ہے اعتدال پسند ہے یہ نظریات رکھتا ہے جو ہم نے پیش کیے ہیں تو فرمایا یہی مصیبہ ہے درست اور صحیح یہی چلنے والا ہے وہ مذہب و لائقو مما یا عرف و سجر الما لوگوں کا مذہب اس لائق ہے وہی قابل ہے قبول کرنے کے اور لائق ہے قبول کرنے کے مم یا عرفوں سے جو لوگ ماضی کے بزرگان دین کے حالات کو پڑھتے ہیں وہ یہی جانتے ہیں وہی عالم و قواعد شریعت شریعت کے جو قواعد جانتے ہیں وہ بھی یہی مسلط رکھتے ہیں اس کا مطلب ہے ماضی کے بزرگوں کا بھی محدث سے ابن صلاح سے پہلے جتنے بزرگ گزرے یہ تفتہ دانی سے پہلے ہیں دین میں رکھنا امام تفتہ بعد میں تو یہ اپنے دور سے پہلے جتنے حضرات ہیں ان کے متعلق فرما رہے ہیں کہ جو ماضی کے بزرگان دین ہیں اور جو قواعد شریعت ہے ان کے مطابق یہی مذہب ہے لہذا یہی مذہب حق ہے اور ہم بھی اسی کے پابند ہیں اب میرے بھائی کیونکہ میرا عنوان ہے کہ کیا یہ سب یزیدی ہیں اب میں یوں سمجھو کہ فرست پیش کروں گا کہ کسی طرح یزید کے حق میں کوئی بات چلی گئی جیسے امام بخاری رحمہ اللہ کی حدیث روایت کرنے سے ایک بات ادھر کو نکلی تو فتوا لگا دیا کہ امام بخاری یزیدی ہے اور ان کا اشارہ دے دیا جزیدی ہونے کا تو اس طرح کے جو کوئی بات بھی کرتا ہے یزید کے متعلق کشری قواعد کو سامنے رکھ کے کرتا ہے جی اور شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھ کے کرتا ہے مذہب اہل سنت کے مطابق کرتا ہے حقیقت اور تاریخ کو سامنے رکھ کے کو بات کرتا ہے فوراً یزیدی ہونے کا فتوا لگا دیتے ہیں تو ان کے منہ بند کرنے کے لیے اور دانت کھٹے کرنے کے لیے ناصر نے انتخاب کیا اس موضوع کا کہ کیا یہ سب یزیدی ہیں اب فہرست پیش کروں گا سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا نام لوں گا کہ یہ فتویٰ اللہ معاذ اللہ, اللہ یزیدی ہونے کا حضور کی ذات پر لگا لگانا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اتنا بے لگام بن چکے ہیں ہاں جی کیوں کہ آپ علیہ سلاط تسلیم سے صحیح صنعت کے ساتھ ثابت ہے ابو داود شریف میں اور ابن ماجہ شریف میں ہاں جی کہ آپ علیہ سلاط وبد تسلیم نے جو یزید کے خلاف ہونے والی جنگ مدینہ تھی جس کو جنگ ہررا کہتے ہیں اس کے فتنے کو ناپسند فرمایا آپ نے اس کے فتنے کو ناپسند فرمایا آپ نے اور فتنہ ہی قرار دیا اور لڑنے سے روکا اور اس حدیث کے علاوہ دوسری حدیث میں قاتلین سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کے حالت میں مومن قرار دیا حضور نے تو آپ جنگ ہر جو مدینے میں لڑی جا رہی تھی اس کو فتنہ قرار دے کر صحابہ کو اس میں شامل ہونے سے منع فرمانا اور جو یزید کی طرف سے جو مدینے پر حملہ ہوا اس کو بھی آپ نے ظلم زیادتی قرار دیا بات کو سمجھنا اس کو ظلم زیادتی قرار دیا اور اٹھنے والوں کو فتنہ قرار دیا تو آپ الخلاط و تسلیم یہ بات فرما رہے ہیں تو پھر اگر آج کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس پر فوراً یزیدی ہونے کا فتوا لگایا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ فتوا رسول پر لوٹے گا صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب امام علی مقام کے قاتلین کو کوئی مومن کہتا ہے تو اس کی طرف بھاگ پڑتے ہیں کافر ہو گیا کافر ہو گیا مومن فاسق وہ کہہ رہا ہے مومن فاسق کہہ رہا ہے مومن ظالم کہہ رہا ہے تو یہ بھاگ پڑتے ہیں یہ دیدی ہو گیا یزیدی دیدی ہو گیا اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ مومنین فرما رہے ہیں ان کو اب دونوں حدیثیں سنیے گا سب سے پہلے وہ ابن ماجہ شریف کی حدیث اور ابو داؤ شریف کی نمبر بتاتا ہوں ابوداؤ شریف بیالیس اکسٹھ یہ حدیث نمبر ہے بیالیس اکسٹھ اور ابن ماجہ شریف تالیس اٹھاون انتالیس اٹھاون الفاظ ملتے جلتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن صحیح ہے سن صحیح ہے ہاں جتنے حضرات ابوداؤد اور ابن ماجہ کی احادیث پر حکم لگانے والے ہیں انہوں نے اتفاق کے احادیث کے صحیح ہونے پر بیسے سند بھی بتا رہی ہے ہمیں سند بھی بتا رہی ہے نبی ذرن قال قال لی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا باظر قلت لبیك یا رسول اللہ وساعدیك فذکر الحدیث قال فیه کیف انت اذا اصحاب الناس موت یکون البيت فیه بالوصیف یعنی القبر قال قلت اللہ رسوله اعلم او قال ما خار اللہ لی برسوله قال علیکا بی صبر او قال تسطبر ثم قال لی یا باظر قلت لبیکا و سعدیک قال کیف انت اذا رائیت احجار الزید قد غرقت بالدم قلت ما خار اللہ لی برسوله قال علیکا بی من انت منو قال قلت يا رسول اللہ افلا آخذ السیفی اب الاقی قالا قلط فما تھا مرونی فما تھا مرونی قالا تل ثم و بے تک قال قلۃ تو فین داخلہ اعلی بینخلا اعلی بی کال فین خشی تین کاج ہے حضرت اب فاری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ علیہ صلاح السلام نے مجھے فرمایا یا آباد میں نے عرض کی لبایک یا رسول اللہ وسعگ بات طویل تھی تو فرمایا اب کیسا حال ہوگا اس وقت جس وقت کے لوگوں کو بہت اتنا پہنچے گی کہ قبر جو ہے نا وہ ایک خادم کے بس ملے گی میں نے عرض کی اللہ رسول و یا جو اللہ رسول میرے لیے اختیار کرے میں وہی پسند کروں گا جو فیصلہ فرمائے آپ نے فرمایا خبر کرنا صبر کرنا پھر فرما ابو سر میں نے آج کی لبا کو سادہ یا رسول فرمایا اس وقت کیسا حال ہوگا جس وقت کے ذیت کے پتھر خون سے ڈوب جائیں گے زیت مدینہ شریف کے شہر کے کنارے پہ چھوٹے چھوٹے سیاہ پتروں والی جگہ ہے وہاں پر یہ جنگ جنگیں ہر ہوئی تھی تو آپ علیہ صلی السلام نے اس کے در اشارہ فرمایا کہ جب وہ پتھر خون میں بھر جائیں گے خون کے نیچے دب جائیں گے جی اور خون میں ڈوب جائیں گے اس وقت کیا حال ہوگا تو کیا کرے گا کی رسول اللہ جو آپ میرے لیے اللہ رسول میرے لیے اختیار فرمائیں گے میں وہی پسند فرما کروں گا تو آپ نے فرمایا کا بے ہو جس سے تو ہے اس کو لازم پکڑنا یا تو جن کی جن کی کر چکا ہے تو بیعت ان کو لازم پکڑنا یا اپنے گھر والوں کو لازم پکڑنا دو معنی علماء نے کیا ہے قال کل تو یا رسول اللہ افلا آخ ہو سیفی کیا میں تلوار نہ پکڑ لوں اس وقت اپنے کاندھے پہ رکھ لوں اور لڑائی شروع کر دوں کالا شارک تلخا میزن پھر تو, تو اس وقت شریک ہو جائے گا قوم سے لڑے گا تلوار اٹھائے گا یا ادھر سے یا ادھر سے یا باہر کی فوج سے یا مدینے والوں کی نہیں کسی نہ کسی قوم میں وہ شریک ہو کر تو ان کا ان کا برابر کا بن جائے گا تو یار سلح فمات مجھے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں فرما تلزم ابئی تک کا اپنے گھر کو لازم پکڑنا گھر سے باہر نہ نکلنا کالا کو فین دکھا بی یا فین داخل آلہ اگر وہ مارنے والے میرے گھر داخل ہو جائیں پھر پھر کیا کروں فرمایا فائن خشی تھا ائیا بہارا کا تلوار کی شعا روشنی اگلے کی وہ تیری آنکھوں میں پڑے چمک اس کی تل... ان کی تلوار کی چمک جو تمہیں مارنے آئے ہوئے ہیں ان کی تلوار کی چمک تیری آنکھوں میں پڑے تو اس سے بچنے کے لیے کپڑا اپنے منہ پہ ڈال لینا کال کیسا بکا لوجے کا لیکن لڑنے کا نہیں سوچنا یبو وہ اس میں کا اس میں ہی وہ اپنا گناہ بھی وہ لے جائے اور تیرا گنا بھی وہ لے جائے اب یہ اپنا گنا بھی لے جائے اور تیرا گنا بھی لے جائے یہ بتا رہا ہے کہ یزید کی فوج کا حملہ ظلم تھا کیونکہ حضور گنا فرما رہے ہیں اللہ اکبر و کبیرہ اللہ بہت بڑو کبیرا اور ساتھ میں یہ بتا دیا کہ اٹھنے والے جو ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں کہ حضور سرکار اس کو صحابی رسول کو حضرت سبود اور غفاری کو منع فرما رہے ہیں اور اس فتنے کے اندر شریک ہونے سے حضور روک رہے ہیں اب اس کو فتنہ فرمانا روکنا یہ کام آج کوئی بیان کر دے تو وہ کیا بن جاتا ہے یزیدی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابو ذرغفاری عمل کر رہے ہیں حدیث بیان فرما رہے ہیں اور محدثین بغیر رد کے اس کو نقل فرما رہے ہیں تو یہ فتویٰ آپ خود سوچئے گا ان جاہلوں احمقوں کا فتوا جو ہے کہاں تک پہنچے گا سب سے پہلے تو رسول پاک کی ذات نشانہ بنے گی ابو ذرفاری پھر نشانہ بن جائیں گے پھر یہ محدسین بن جائیں گے اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حدیث مبارک ہے یہ جنگ ہرا کے متعلق ہے کیا اس دعوے پر دلیل جو ہے کوئی ہے جی ہے وہ دلیل کیا ہے وہ دلیل کیا ہے میرے بھائی یہ دیکھو المسر امام تور پشتی کی تور پشتی تورے پشتی امام تور پشتی کی المیسر جو شرح ہے مسابیح السنہ کی پھر ملہ علی قاری رحمہ اللہ الباری مرقات میں جو لکھ رہے ہیں وہ آپ کو سناتا ہوں قالت تور پشتی رحمت اللہ ہے علیہ ہے من الحرہ التي كانت بها الوقع زمن جزید والامینو على تلک الجنیو شلعاتی مسلم بن عقب مری المستبیح بحرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان نزول بعسکری حرہ تلغربیہ من المدینہ مقصد کیا انہوں نے صاف لکھا کہ یہ حدیث اور شاہ ولی اللہ صاحب نے خبا وغیرہ میں سب حضرات نے اس پر اتفاق فرمایا کہ یہ اشارہ کس کی طرف ہے وہ جنگ حرہ کی طرف ہے ٹھیک ہو گیا اب کیا جاہلوں کو اب بھی فتوے لگاتے ہوئے وہ زبان جو ہے اس کو لگام دینی چاہیے کہ نہیں اس کے بعد وہ حدیث مبارک مجموعہ ضوابط میں جس میں آپ علیہ اللہ السلام نے قاتلین امام عار مقام کو مومن کہا مومن فرمایا کافر نے فرمایا اس حدیث کی صنعت امام راہبی نے فرمایا قوی ہے اور مجمع زوائد میں اس حدیث کے متعلق فرمایا رو مبت و فی باد ضعف اس کی وجہ سے سند قوی کہا وہ حدیث مبارک کیا ہے مشہور حدیث کے آخر کے الفاظ ہے وہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل امین اور فرشتوں نے آکر سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت شریف کا ذکر کیا آپ کا رونا وہ شہادت شریف کا ذکر سن کر جب انہوں نے بتایا کہ آپ کی امت قتل کرے گی یہاں پر میں بتاتا ہوں اس میں رکھنا یہ رونا آپ علیہ اللہ السلام کی شہادت حضرت امام علی مقام کی شہادت پر نہیں تھا جہل ہیں جو ایسا سمجھتے ہیں کیوں شہادت رتبہ ہے رسول اپنے لیے مانگتے ہیں اللہ مجھے شہادت عطا فرما آلہ! اور حضور فرماتے ہیں جو شہادت کی تمنا نہ کرے وہ منافق ہے حضور فرماتے ہیں یا اللہ میں تیرے راستے میں قتل, قتل کیا جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں پھر قتل ہو جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں پھر قتل. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کی اتنا تمنا کرتے ہیں وہ اپنے شہزادوں کے لیے دعا نہیں کرتے ہوں گے حضور تو فرماتے ہوں کہ میرے بیٹوں کو شادت دینا ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر پر روئے جب جبری فرشتوں نے اگر کہا کہ ان تاکہ ستخ تو لو کہا گا آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو قتل کرے گی تو آپ علیہ السلام کا رونا اس بات پر تھا کہ میں امت کی بخش کی دعائیں رو رو کے کرتا ہوں یہ, یہ قتل کر کے جہنم جانا چاہتے ہیں اور وہ بھی ہمارے گھرانے سے ہمارا گھر ان کے جہنم جانے کا سبب بن رہا ہے اور یہ ہمارے گھر کی بے حرمتی کر کے بے عزتی کر کے جہنم جا رہے ہیں تو آپ علیہ اللہ السلام کو کیونکہ امت کا درد بہت تھا تو اس وجہ سے آپ کا رونا تھا امت اور فرشتے بھی اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ آپ کی امت قتل کرے گی یہ خبر دیتے ہیں تو رونا اس وجہ سے تھا اس وجہ سے نہیں تھا کہ بیٹا میرا جو ہے وہ شہید ہو جائے گا شہادت تو رتبہ ہے تو رونا اس وجہ سے تھا میرے بھائی ورنہ شہادت فضیلت ہے اور فضیلت پہ رونا یہ غلط ہے اب سمجھ آ گئی جی شہادت فضیلت ہے اور فضیلت کی دعائیں کی جاتی ہیں ذہن میں رکھو اب وہ حدیث سناتا ہوں کہ حدیث کیا ہے اس میں آیا مجمع زوایت حدیث نمبر پندرہ ایک تیرہ پندرہ ایک تیرہ یہ سبرانی کے حوالے سے ہے آپ علیہ السلاتب تسلیم یہ راوی ہیں حضرت ابو اماما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو رلانا نہیں ہے گھر والوں کو نصیحت فرما رہے ہیں یا ان کو رلایا نہ کرو تنگ نہ کیا کرو ان کو حسین کو تنگ نہ کیا کرو فرماتے ام سلمہ کا دن شریف تھا جبریل امین تشریف لائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ تشریف لائے ام سلمہ سے فرمایا آج میرے پاس کوئی آنے نہ پائے میں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں امام حسین تشریف لائے جب آپ علیہ السلّہ السلام نے جب آپ علیہ سلاد و تسلیم نے دیکھا جبریل امین امام حسین کے داخل شریف کو تو حضرت ام سلمہ نے پکڑ لیا گود میں لے لیا باتیں کرنا شروع کر دی جب وہ رونا شروع کر دیا امام حسین نے رونا شروع کر دیا تو انہوں نے چھوڑ دی آپ علیہ السلام کی گود میں آ گئے امین نے نبی علیہ السلّہ السلام سے عرض کی ساخت لو اب نا کہا تھا آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو قتل کرے گی نبی اکرم صلی اللہ وسلم نے فرمایا یق مؤمنون بی جب وہ قتل کریں گے میرے اوپر ایمان رکھنے والے ہوں گے مجھے رسول سمجھ رہے ہوں گے مومن ہوں گے قال نام یکلون دوسری جو روایت ہے اس کے اندر یہ آیا کہ حضرت ابو بکر عمر نے پوچھا کہ یار رسول اللہ وہ مؤمنونہ وہ مومن ہوں گے فرمایا ہاں وہاں دہی تربتوں اب اس کا شریف میں قاتل امام عال مقام کے مومن ہونے کا فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے اور ہم ہاں غالی لوگ کیا کہتے ہیں وہ کافر ہو گئے پتل کیا تو کافر ہو گئے یہ لوگ ہے لیکن اگر کوئی ایسی بات کرے تو جاہل ہوگا جو فتوا لگا دیں کہ یہ ہے کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علم فرما رہے ہیں بات نہیں سمجھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پچتھر صاحب کرام ان کو یزیدی کہنا پڑے گا کیوں انہوں نے بیعت کی یزید کی اور یزید کو اپنے دور میں امیر المومنین کہتے رہے اور اتنا بات اگر کوئی بیان کرے اس وقت کے حوالے سے تو فوراً فتوا ٹھوک جاتا ہے اس وقت کے حوالے سے میری بات ذہن میں رکھنا کیونکہ یزید کو اب اب اگر امیر المومنین کہا جا سکتا ہے تو اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ بتاتے ہوئے اس وقت کے لوگ اہل بیت صحابہ اس کو امیر المومنین کہتے تھے اس کے حوالے سے اب بلا ضرورت مقام مدہ میں امیر المومنین کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے بات نہیں سمجھے کیوں کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ہم تعظیم فاسق لوگوں کی نہیں کرتے تو امیر المومنین انتہائی تعظیم کا لفظ ان کی ضرورت تھی وہ ضرورت کے تحت استعمال کرتے تھے ہم بلا ضرورت تعریف اور مدع کے مقام میں جس طرح کے وہاں بھی لوگ کرتے ہیں ہم اس طرح نہیں کرتے بات نہیں سمجھ آئی یہ چیز ہے یہ فرق سمجھا تو پچہتر صحابہ کرام جن کے اسماعیہ گرامی ناچیز کی کتاب کے اندر نقشے کے ساتھ موجود ہیں اس کتاب میں بایات جزیر سے انکار کا سبب جو کتاب ہے پنجتر صحابہ کرام کے نام اسماء گرامی جو ہیں وہ موجود ہیں तो क्या उनको भी यजीदी कहेंगे फिर यजीद ने भाई तीन हज करवाए तीन हज पढ़ाए तीन सन में अपने बाप के होते हुए अब्बा जी ने भेजा था सन इक्यावन सन बावन सन तिरपन तीन हज कराए عال بیت نے پیچھے آج ادا کیا صحابہ نے پیچھے آج ادا کیا لاکھوں تابعین نے آج ادا کیا تو وہ سارے جدید کہیں گے ان کو جو کہہ ہیں پیچھے میں نے مسئلہ بیان کیا کہ امام حسین نے جدید کی جدید کے پیچھے نماز پڑھی تو خانے والی اٹھ کر وہ یزیدی جدید جدید یزیدی, یزیدی اسے پوچھو یہ لاکھوں تابعین یہ جن جن حضرات نے تین بار حج پڑا اس کے پیچھے وہ سارے کے سارے جدیدی قبیز کچھ تو سوچو کسی کو تو چھوڑو اس کو جالتے کہتے ہیں یہ بے لگامی کا نتیجہ ہے یہ افراد اور حد سے تجاوز کرنے کا نتیجہ ہے اب میرے بھائی عجیب بات حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو، یہاں پر ان کا قصہ بیان کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں وہ جنگ ہرا کے حوالے سے ہے اور سند صحیح کے ساتھ ہے سند صحیح کے ساتھ ہے اور کس کتاب میں ہے تاریخ میں کس میں ہے تاریخ دمشق میں اللہ اکبر یہ ہے میرے بھائی اللہ اکبر و کبیر تاریخ دمشخ سعد بن مالک بن سنان ابو سعید خدری کے حالات میں ان کا نام شریف ہے سعد بن مالک ابو سعید ان کی قلیت ہے تو ان کے حالات میں لکھا ہے سند صحیح کے ساتھ ہررا والے دن ہررا کے موقع پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو غار میں داخل ہو گئے ادھر داخل ہو گئے غار میں داخل ہو گئے داخلہ آلائے ہے یزیدی فوج کا ایک بندہ اندر داخل ہو گیا غار میں پھر باہر آیا سے اسے کے ایک شخص سے کہا عدالو کا آلہ راجولن تک میں تمہیں ایک شخص بتاتا ہوں اس کو قتل کرے گا اس کو قتل کر دینا میں بتاتا ہوں شامی جب غار کے دروازے پہ پہنچا تو ابو سعید خدری صحابی کے گردن شریف میں تلوار لٹک رہی تھی اس نے کہا اخرو جلیا ابو سعید نکل بار لڑے آپ نے فرما لا وائن تاز خلا لائیے آگ اگر تم میرے پاس آئے گا میں تمہیں قتل کر دوں گا ابو سعید خدری نے فرما لیا فداخلا شامی شامی داخل ہو گیا فوادہ ابو سعید حضرت ابو سعید نے تلوار اٹھائی اور رکھ دی وکال ابو اسمی ہوا کا میرا گنا بھی تو لے جا اور اپنا گنا بھی تو لے جا یعنی تو مجھے قتل کر میں نہیں لڑتا تیرے ساتھ ول تکم میں نسا بنار تو جہان میں نہیں بنتا وزال کا جزاء المین اور یہ ظالموں کی جگہ ہے اور یہ انہوں نے اشارہ فرمایا حدیث میں بھی پہلے جو آیا ہے نا یہ حدیث یہ اشارہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے اس اب, جو بیٹے تھے ان کے قصے کی طرف جو قرآن میں آیا کہ جب قابل نے حابل بھائی کو قتل کرنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں لڑتا تو مجھے مار میرا گنا بھی تو لے جا اور اپنا بھی تو لے جا یہ وہ بات ہے اور اس سے پتا چلا کہ جس طرح وہ حدیث مبارک پیچھے سنائی ہے وہ حدیث مبارک ابو سعید خدری اور صحابہ کے پاس موجود تھی اللہ ते ते جن کے پاس موجود تھی اس وجہ سے جن کے پاس موجود تھی اس وجہ سے یہ حضرات اس حدیث کو مد نظر رکھ کر لڑنا نہیں گوارہ کر رہے یزید کی فوج کے ساتھ لڑنا گوارہ نہیں کر رہے مجھد. اب ابو سعید الخدری ابو سعید خدری نے فرمایا کال او شخص نے کہا ابو سعید خدری ان ابو سعید خدری آپ ہے قال نعم قال فاستغفر لی میرے لیے بخش کی دعا مانگنا کیونکہ نرم ہو گیا نا دیکھا تو لڑنا تو نہیں چاہتا تو نرم ہو گیا وہ فص تک پھر لیزیدی شخص نے کہا فوجی نے میری بخشش کی دعا مانگو آپ نے فرمایا غفر اللہ اللہ اللہ تجھے بخش دے یزیدی ہو گیا ابو سعید خدری کے نہیں کیونکہ یزیدی فوج کے بندے کی بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں لاکھ لانت ہے ایسے یار جو ہے نا وہ تجاوز اور افراد پر کہ اتنا حد سے بڑھ جانا جو تھوڑی سی بات کرے اس کو جدیدی جہنمی رانتی پتہ نہیں کیا کیا لقب دے دینا اتنا حدود توڑنا شریعت کی اب بتاؤ ابو سعید خدری کو جدیدی کہیں گے کیا بخش کی ایک تو لالنی رہے और आज के मुल्ला समझेंगे आज के लोग समझेंगे लड़ना फर्ज था बताओ लड़ना फर्ज था तो ये क्यों नहीं लड़े और फिर बख्शिश की दुआग दे रहे हैं जब इनके नजदीक काफिर है तो बख्शिश की दुआग दे रहे हैं मालुमा कोफिर के फतवे ठोकना भी तादबी और जुल्म है हद हद से हाथ फिक्स के फतवे और यहां पर मैं बात एक चल, करता चलू है करू? خلیفہ منصور عباسی کون تھے آلے رسول ہیں خلیفہ منصور عباسی آل رسول ہیں کہ نہیں ہے یہ جاہل دنیا کیا پتہ نہیں کرتی ہے کہاں رہتے ہیں یہ جی؟ اسی وجہ سے عالم کے لیے حدیث حدیث جاننا بہت ضروری ہے تاریخ جاننا بہت ضروری ہے اور فقہ جاننا بہت ضروری ہے ان کے بغیر چارہ نہیں ہے تاریخ تاریخ جو ہے اس سے مکمل آگاہی ضروری ہے فتوا نہیں دے سکتا ورنہ بندہ غلط فتو دے گا اب دیکھیں خلیفہ منصور عباسی کے خلاف دو شاہزاد امام حسن پاک کی اولاد سے حضرت عبداللہ کے بیٹے ایک امام حضرت محمد ایک حضرت ابراہیم ایک بھائی ایک بھائی بسرے میں ایک مدینہ شریف میں جگہ سنبھال کر خلیفہ منصور عباسی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے خلیفہ منصور عباسی نے اپنے چاچا حضرت عیسیٰ کو بھیجا انہوں نے مدینہ شریف کے اندر ان کو قتل کیا ان کے بندے مارے مدینہ میں جانگ ہوئی کیا یہ حرمتی مدینہ کی نہیں ہے تو خلیفہ منصور اباسی پر کفر کے فتوی کو نہیں لگتے شرم نہیں آتی وہ دو شہزادوں کو قتل کیا آل رسول نہیں تھے وہ اور بات کہ مدینہ سے مدینہ سے مدینہ سے بغداد تک ان کے خاندان کے مردوں کو زنجیر گلے میں ڈال کر زنجیر گلے میں ڈال کر لے جایا گیا کیا ہے یہ تھوڑا ظلم ہے ایسے ٹرٹر ٹرٹر شروع کر دیتے ہیں نہ کوئی تاریخ کو پتہ ہوتا ہے نہ کچھ یہ, یہ انصاف کہاں کا ہے اگر توہین کی ہے یزید نے تو انہوں نے بھی توہین کی ہے پھر ان پر بھی فضو لگاؤ مذہب اعتدال وہی ہے جو ہم نے بتایا جو شروع میں ظاہر کیا اس پر رہنا چاہیے بس لسان اور سکوت اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہمیں کوئی نہیں کہا گیا کہ لانتے بھیجو آپ علیہ نے فرمایا ملنا بے خیر اپنے مرتوں کو ہمیشہ خیر کے ساتھ یاد کرو خیر میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں درمیان میں, میں تسلسل توڑنا نہیں چاہتا بات کو سمجھیے گا ابو شاہد خدری رضی اللہ تعالی پجتر صحابہ کرام ان کو کیا کہیں گے ان کے ان کے بعد ایک اور صحیح سند کے ساتھ صحابیہ پاک کی بات بلکہ اہل بیت سے سمجھو کیوں کہ وہ جن کی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ حضور کی گود کی پلی ہوئی شہزادی بیٹی محترمہ ہے ان کا نام ہے سیدہ زینب یہ حضرت ام سلمہ کی بیٹی ہیں پچھلے خاون سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود شریف میں پلی تو ان کو کہتے ہیں ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں آپ ربی بائے رسول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سیدہ زینب اب تاریخ تمشق سے سنت صحیح کے ساتھ سنیے گا ان کے دو بیٹے شہید ہو گئے اسی جنگ میں کتنے بیٹے شہید ہو گئے دو بیٹے شہید ہو گئے اسی جنگ میں یہ ہے. سند صحیح بالکل صحیح چیلنج کے ساتھ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں ربی بط رسول اللہ صلی اللہ بہما ہی فأوتيت بهما فوضعتهما بين يديه فقالت والله إن المصيبة علي فيكما لعظيمة وهي في هذا وأومت إلى أحدهما أعظم منها في هذا وأشارت إلى الآخر لأن هذا بسط يده ولست آمن عليه وأما هذا فقعد في بيته ولست آمن عليه وام مہاد فک بہت فد فکو تفانا اور جھولا سیدہ زینب پاک کے دو شہزادے شہید کیا کر دیے گئے اس جنگ ہروا میں دونوں شہزادوں کی لاشیں مبارک سیدہ زینب کو پیش کی گئی رکھ کر بیٹھی ہیں فرماتے ہیں خطاب مخاطب ہو کر اپنے دونوں شہزادوں سے مصیبت تم دونوں کی بڑی ہے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کی مصیبت بڑی ہے دوسرے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کی بنسبت کیوں؟ پھر پہلے کی طرف جس جن کی طرف اشارہ فرمایا تھا ان کا فرمایا ہاتھا باسا تازہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا یہ کی فوج کے مقابلے میں لڑنے کے لیے ہاتھ اٹھایا یہ لڑے ہیں لڑائی میں شریک ہوئے ہیں لس والا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے میں مطمئن نہیں ہوں ہو سکتا ہے اللہ سے و تعالی اس کو سزا دے کہ تٹھا لس تو امن والا ہے مجھے اطمینان نہیں ہے ڈر لگ رہا ہے ہارا. یہ میرا دوسرا بیٹا فکا فی بہ تھی یہ اپنے گھر میں بیٹھا رہا پدو خلال ہے اگلے آئے فکو سے اس کو قتل کر دیا انارجولا اس کی میں امید رکھتا ہوں اس کی امید رکھتی ہوں اللہ بھول ہو. اللہ بھول اللہ یوں سمجھئے گا یوں سمجھئے گا اہل بیت بول رہے ہیں کیوں کہ حضور کے گھر میں پلی ہوئی بیٹی شہزادی محترمہ ہے ربیبہ رسول اللہ ہیں تو اس کا مطلب ہے حضور کے گھر سے ہی دین سمجھا اور دین سمجھنے کے بعد تو یہ کہہ رہی ہیں اب ایمان سے بتانا ہم تو کہتے ہیں ید عید کے خلاف لڑنا بہت بڑا جہاد اکبر تھا تو بی, بی تو جہاد اکبر کرنے والے بچے کے متعلق کہہ رہی ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے مسئلہ مباما ہے تم نے کہاں سے جہاد جہاد کے راٹ لگا رکھے ہیں اور دوسرے کے متعلق فرماتے ہیں جو بیٹھے ہوئے قتل ہو گیا مظلومن ظلمن امام عالی مقام کی طرح جس طرح میں انشاءاللہ بیان کروں گا کوتل الحسین صبرہ تو وہ صبر اسی کو صبر قتل کہتے ہیں صبر قتل صبر یہی ہوتا ہے کہ ایک نے ہتھا بیٹھا رہے اور دوسرا آ کر اس کو مار دے اس کو کیا کہتے ہیں قتل صبر کہتے ہیں اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کوتل الحسین صبرہ جس طرح کہ میں کتاب المغاز سے مسقدرہ کے حاکم کی صحیح صنعت سے پیش کر چکا ہوں اس بیات جدید کے رسالے کے اندر سرد صحیح کے ساتھ امام شابی کا فرمان علیشان یا امام زوری کا امام شابی کا میرے ذہن میں نہیں ہے تو وہ صاف فرماتے ہیں کوتل حسین صبرہ تو یہ بھی صبرن قتل کیے گئے اور آپ علیہ السلا تو آپ کے جو ہے وہ ربیبہ پاک جو ہے وہ فرما رہی ہیں کہ مجھے اس کا ڈر ہے اس کی امید ہے اس کا ڈر ہے تو یہی مسئلہ کے اعتدال ہے یہی مذہب اعتدال ہے جو ہمارے جو ہمارے رسول پاک کے گھر سے آ رہا ہے سمجھ نہیں آئی بات کی رافظوں کی افواہوں کے پیچھے اڑ کر برباد ہو گئی ہے یہ دنیا جھوٹے کس کہانیاں اور آگے مزید میں اس پر روشنی ڈالوں گا بات سمجھ آ گئی اور میں پورے چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں کوئی میری بات کو توڑ نہیں سکے گا انشاءاللہ قیامت تک کوئی بندہ نہیں آ سکے گا جو اس کا جواب دے دے <متحدث> اتنا میں اعتماد <متحدث> کے ساتھ کہہ رہا ہوں <متحدث> اب میرے بھائی بات کو سمجھئے گا یہاں پر ایک میں لطیف ہے بس اور بات عرض کرتا چلوں بات بہ بہت لطیف بات ہے لطیفہ مذاق والا نہیں ہے یعنی بات بہت لطیف ہے یہ نہ سمجھنا کہ ابو سعید خدری رعالی قتل کے ڈر سے وہ ساری دعا دے رہے تھے یہ صحابی کے متعلق بکواس نہ سوچنا ابو سعید خدری وہ بندے ہیں کہ حضرت معاویہ کے پاس چلے گئے ایک حدیث سن, ایک حدیث ان کے پاس تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکاتا من الناس فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں جانتا ہوں اس شخص کو کہ جو علم کی بات ہوتے ہوئے چھپا جاتا ہے حق ظاہر نہیں کرتا بیان نہیں کرتا حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کی وجہ سے سفر کیا مدینے سے سیدھا چلے گئے شام حضرت معاویہ کی دورہ حکومت تھا ان کو جا کر کہنے لگے ماں بالحکم تاخقہ وجہ صدقہ لیتے ہو اور خرچ اس کو جو ہے وہ سادا صدقات لیتے ہو صدقات لیتے ہو تو صحیح طریقے سے نہیں لیتے تم متعلقہ جہاں پر حق نہیں بنتا وہاں پر دے دیتے ہو یہ کیا زیادتی ہے فقال حضرت معاوضے پر با محبا شید کل تو ماب بالکم تھکون پھر پھر آگے بولتے ہیں وہ فرمایا چپ کر آپ فرماتے ہیں کیا ہوا تمہیں تمہاری اولادیں ہیں جب حصہ بانٹتے ہو ان کا کچھ کو زیادہ دیتے ہو کچھ کو کم دیتے ہو یہ نا انصافی کو کرتے ہو انہوں نے فرمایا حالانکہ اللہ تمہیں وسیعت فرماتا علی ذکر قالف کاتب حضرت معاویہ سبحان اللہ حضرت معاویہ نے کاتب منشی کو بلایا کاتب کو فرمائے یہ جو کچھ ابو سعید قدری کہہ رہے ہیں لکھ لو یہ علم کی بات ہے محفوظ ہو جائے اللہ خوب یہ علم کی بات ہے محفوظ ہو جائے ہائے ہائے ہائے ہائے اب ایمان سے بتانا جو شخص مدینہ کی سرزمین سے دمش کا اتنا طویل طویل اور انتہائی کٹن جو ہے وہ سفر کر سکتا ہے ایک حق کی بات کہنے کے لیے کیسے ممکن ہے کہ غار میں بیٹھ کر ڈر گیا ہو یار ری چاہیے کتوں کو بھونگتے ہوئے یہ کیا حضور کے صاحبہ کو جانتے ہیں اور یہ بھی ذہن میں رکھنا حضرت ابو سعید خدی رضی اللہ تعالیٰ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ تم اولاد کو ترجیح دیتے ہو یہ مولانا نذیر صاحب جانتے ہیں یہ مسئلہ اشتہادی اختلافی ہے ہاں جی حصہ بعد کو زیادہ دینا بعض کو کم دینا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا یہ امبا کا اختلافی مسئلہ ہے جی وہ اپنے اختلافی مسئلے کو وہاں پر جا کر پیش کر یہ نہ سمجھنا کہ واقعہ تن کوئی بالکل شریعت کے لحاظ سے معاویہ سے گنا ہو رہا تھا اور یہ وہاں پر گئے نہیں یہ اختلافی مسئلہ اجتہادی اپنے اجتہاد کے مطابق انہوں نے یہ سوچا کہ مجھے بتا دینا چاہیے کہنا چاہیے تو انہوں نے اپنا حق سمجھا تو کہہ دیا حضرت معاویہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مستحد آدمی ہے ہاں یہ عالم آدمی ہے اگر اس نے کہا ہے تو یہ بات بھی ان کی محفوظ ہونی چاہیے ہائے ہائے اللہ یا کیا اب میرے بھائی اس کے بعد اللہ اکبر و کبیرہ اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عامر بن آس صحابی رسول یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادی سے مبارکہ لکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی کیونکہ آپ علیہ السلام کے زمانہ شریف میں احادیث سے مبارکہ لکھنے کی ممانعت تھی کہیں قرآن کے ساتھ مل جل نہ جائے خلطمل نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس اس لیکن آپ علیہ اللہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عامر بن آز سے فرمایا تو لکھ لیا کر یہ حدیث مبارکہ لکھتے تھے اور پھر یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے عرض کی رسول اللہ آپ کے منہ شریف سے کبھی کوئی کلمات نکلتے ہیں صادر ہوتے ہیں تو رضا خوشی کی حالت میں کبھی ناراضگی میں تو سب لکھ لوں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم لکھ میرے منہ سے سوائے حق کے نہیں نکلتا ابوداؤد ابو ابو داؤد شریف کی یہ صحیح حدیث ہے ٹھیک ہے یہ وہی شادی ہیں اب انہوں نے ایک خواب دیکھا مسرد احمد شریف کے اندر حدیث شریف ہے صحیح سنعد کے ساتھ مس احمد میں اور شرح مشکل آثار میں شرح مشکل آثار میں اور مسرد امام احمد میں صحیح سنعت کے ساتھ روایت ہے کہ یہ انہوں نے خواب دیکھا کہ میری ایک آنکھ سے شہد ایک انگلی سے شہد اور دوسری انگلی سے گھی کو میں چاٹ رہا ہوں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ خواب پیش کیا تو آپ نے فرمایا تکرا الکتابیں طورات والی تو دو کتابیں پڑھے گا تورات تو فرقان طورات وال فرقان اور قرآن مجید یہ تو پڑے گا تو یہ دونوں کتابیں قرآن بھی پڑھتے تھے قرآن کے بھی عالم تھے اور تورات کے بھی عالم تھے اللہ یہ بھی جانتے تھے صحیح سندوں کے ساتھ ان سے ثابت ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا تاریخ دمشق کے اندر تاریخ دمش کے اندر یزید کے تذکرے میں یزید کے تذکرے میں یزید کے تذکرے میں تاریخ دمشق کے اندر صحیح سندوں کے ساتھ آیا ہے ان سے کہ انہوں نے بارہ خلفاء بارہ خلفا کا ذکر تورات میں پڑھا جن میں بارہ کے اندر ایک حضرت صفحہ بھی ہیں کون صفح ہیں صفحہ کون ہیں خلیفہ عباسی ہیں بنو عباس خلافا کے سب سے پہلے نمبر پر خلیفہ جیے حضرت عباس رضی اللہ تعالی ان کی اولاد شریف سے سب سے پہلا خلیفہ بنو عباس کا سب سے وہ حضرت صفاح ہیں یہ نام ان کا نہیں ہے یہ لقب ہے ان کا صفاح کا معنی ہوتا ہے بہت خون ریز قاتل وہ خون بہانے میں قتل کرنے میں دیر نہیں لگاتے تھے بہت جلد باز تھے ان کا لقبی صفحہ ہے آپ ان کا ذکر شریف عام کتاب تاریخ الخلفا امام سیوتی کو اس میں پڑھ سکتے ہیں تو حضرت صفحہ بلکہ حدیث شریف میں مسرت احمد کی حدیث ہے اس کے اندر صفا کا ذکر آیا آپ علیہ السلّہ السلام نے فرمایا میری آل بیت سے ایک شخص ہوگا جس کا نام صفا ہوگا وہ اتنا سخی ہوگا کہ دونوں ہاتھوں سے پیسے لٹوائے گا مال لٹوائے گا لوگوں کو دے گا حضرت سے عجیب بات لکھی ہے تاریخ الخلفا کے اندر کہ حضرت امام عبداللہ جن کا ابھی پہلے دو بیٹوں کا ذکر کر چکا ہوں خلیفہ منصور عباسی کے حوالے سے محمد اور ابراہیم ان کے ابا جی کمرہ جو تھے وہ بھی خلیفہ منصور عباسی کے ظلم کا نشانہ بنے تھے ان کی تو شہادت ہی جیل میں آئی وہ جیل میں ہی فوت ہو گئے منصور عباسی کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے مغفرت فرمائے بات سمجھنا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے کیونکہ ہمیں حکم یہی ہے ان کو مغفرت کی دعا دینے کا ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم, آ, وہ میں نے, آ, حضرت عبداللہ پاک کو ملا کر سب کو کہہ دیا ہے جی ورنہ ان کے لیے غفر اللہ الحمد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جس طرح کے ہمیں حکم ہے بات سمجھے کہ نہیں سمجھے اب وہ حضرت عبداللہ جو ہیں انہوں نے حضرت صفح کو کہا کہ جناب یہ میں نے میں نے ایک لاکھ درہم کا سنا ہے لیکن دیکھا کبھی نہیں انہوں نے اٹھائے تو صفا نے اٹھایا ایک لاکھ درم اور گلام سے کہا جاؤ اس کے... ان کے گھر چھوڑاؤ آپ آپ السلام صفحا بھی فرما رہے ہیں اور تعریف بھی کر رہے ہیں اللہ پر بھائی. آل بولتے نہیں یار یہ مذہب اعتدال ہے جو حضور بتا رہے ہیں پتہ ہے یہ صفحہ ہے ظالم خون باہی کرے گا خون ریزی کرے گا لیکن تعریف جس حد تک اس کے نیک عمل کی تھی وہ بھی کر رہے ہیں اس کے ظلم کی تعریف نہیں کی اس سے پتا چلا کہ اگر کسی ظالم اور برے آدمی سے کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو اس کے اچھے کام کی تعریف کر دینے سے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے توجہ نہیں فرمائے ہاں ہمیں یہی حکم ہے کسی کی برائی دیکھ کر اس کی جو اچھائی ہے اس کی نفی مت کرو خالت عامل صالحہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے مومنوں کی شان کچھ مومن وہ ہیں جو برائیاں اور نیکیاں ملا کر کرتے ہیں وہ آتا رفو اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں شکونوں کا طرح نہیں ہے کہ گناہ کو ہی ترقی اور حق سمجھے بات نہیں سمجھے ایک ہے گناہ کو ترقی اور اپنا حق سمجھنا یہ کفر ہے ایک ہے گناہ کا اقرار کرنا اور سمجھنا ہم ظالم ہیں ہم شریعت کے خلاف چلتے ہیں فرمایا ایسے لوگ بھی مومن ہیں یہ قرآن فرما رہا ہے بات نہیں سمجھ اب میرے بھائی کیا بات کر رہے تھے صفا کی ٹھیک ہے نا ہاں حضرت عبداللہ بن احمر بن آس کی بات کر رہا تھا انہوں نے فرمایا تورات میں بارہ خلیفوں کا ذکر پڑا جن بارہ کے اندر صفا کا بھی ذکر ہے حضرت معاویہ کا بھی ہے اور یزید کا بھی ہے آپ اس کی دو سندے ہیں تاریخ دمشق میں ایک سند میں آیا معاویتہ خیر و شر کے ساتھ ان کا ذکر نہیں کیا دوسرے میں آیا کل سالے سب نیک ہیں اب اور بھی کچھ اور کچھ بھی نہ ہو میرے بھائی تورات شریف میں ذکر آنا یہ کچھ چھوٹی بات ہے اچھا اب عبد اللہ بن آمر بن آس کلو مسالے کہہ رہے ہیں اور تورات کی پڑی ہوئی باتیں بیان کر رہے ہیں جس میں جن میں یزید کا ذکر بھی آ رہا ہے تو عبد اللہ بن آمر بن آس یزید ہو گئے کہ نہیں آج کے فتوے کے مطابق وہ کرتی رہی ہے دنیا کہاں رہی ہے بن کے بعد اہل بیس کا ذکر شریف ہوتا ہے حضرت امام عبد اللہ بن جعفر بن تیار امام عبد اللہ بن جعفر تیار امام عبد اللہ بن جعفر تیار امام عبد اللہ مولانا علی کے بھتیجے یزید کے ساتھ ہی رہے یعنی اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے یزید کے خلاف لڑنے کی نہیں سوچی جنگ ہر میں لڑائی کرنے والوں کے ساتھ شریک نہیں ہوئے اسی وجہ سے تو بچ گئے ورنہ یہ بھی ساتھ چلے جاتے امام محمد بن ہانفیہ امام محمد بن حانفیع, مولا علی کے بیٹے امام زہر العابدین کے چچا یزید کے حق میں مناظرے کرتے رہے حضرت سیدنا عبداللہ بن حنزلہ کے ساتھ جنہوں نے جنگ ہر کی عمارت سنبھالی اور تحریک چلائی عبداللہ بن حنزلہ ان کے ساتھ مناظرہ کرنے والے یزید کے حق میں جدید کے دفاع میں یزید کی پاکی کے بیان میں وہ محمد بن انفیا ہیں علی کا بیٹا ہے صحیح سندوں کے ساتھ ان سے ثابت ہے اور میں نے فوٹو کاپیاں کر کے یہ ساری جمع کی ہوئی ہیں یہ دیکھ رہے ہو نا یہ سب فوٹو کاپیاں ہیں کتابوں کی یہ سب فوٹو کاپیاں ہیں امام زین اللہ بدین خود بلکہ طبقات ابن سعد بایتیں واک دی اور پھر ابن کثیر البدایا نہایا وہی طبقات ابن سعد والی روایت لیکن اگرچہ وہ راویز کذاب ہے اس مسئلے میں اس وقت اس وجہ سے لی جا رہی ہے کہ قرائن ساتھ ایسے پائے جا رہے ہیں کہ یہ روایت ان قرائن کی وجہ سے صحیح ہو رہی ہے اب سمجھ آ کہ نہیں ورنہ فی ذات ہی محض اکیلا ہو قرائن کے بغیر ہو تو باخدی کی روایت مقبول نہیں ہو سکتی اب سمجھ آ ہے تو انہوں نے لکھا کہ آل عبد المطلب میں سے کوئی شخص بھی جنگ ہر میں یہ کے خلاف نہیں اٹھا بلکہ یہ اب اب بات کو سمجھنا امام زین العابدین کے متعلق یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ انہوں نے یزید کی فوج کے بندوں کی حمایت کی کس طرح یہاں یعنی یزید کے جو بندے تھے ان میں سے ایک تھے مروان کون تھے مروان تھے اب جو مروان ہے نا یہ حضرت امام زین العابدین کے دوست تھے اسی وجہ سے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ مروان سے روایتیں حدیث لیتے ہیں اور ان کی وہ حدیثیں بخاری میں موجود ہیں اب حضرت مروان جو تھے ان کے بات کو سمجھنا میں ان کے متعلق بھی انشاءاللہ شاء کلام کروں گا ان کے متعلق بھی بہت گلو پایا جاتا ہے ہاں جی تو یہ مروان جو تھے نا کیونکہ مجھے میرا دل کہہ رہا ہے بلکہ آپ کا دل بھی کہے گا کہ امام زین العابدین کسی غلط آدمی سے دوستی نہیں جوڑیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ جھوٹے قذاب ہوتے جس طرح لوگ کہتے ہیں تو پھر تو کہنا پڑے گا حضرت سال سال صابی ہیں سال سا سابی ہیں انہوں نے حدیث نقل کی ہے مروان سے روایت کی ہے حضرت امام زین العابدین نے روایت لی ہے تو کہنا پڑے گا کذاب سے روایتیں لی ہے انہوں نے تو پھر تو کیا اس کا مطلب ہے خائن تھے انہوں نے کذاب سے روایتیں کیوں لی پھر امام بخاری نے کیوں لیا تو پھر بخاری کو کہنا پڑے گا وہ جھوٹی روایت تمہارے مشتمل ہے کیونکہ ابھی مروان کذاب ہے تو میرے بھائی یہ افواہ ہے ان کے متعلق انشاءاللہ شاء اللہ اس پورا کتاب پوری کتاب لکھوں گا تو اس کے اندر میں ساری وضاحت کروں گا بات سمجھے تو آپ دیکھیے گا مروان جو ہے مروان ایک ہزار پس منظر تھوڑا پیش کرتا ہوں جنگ ہرا میں ایک ہزار بنو میہ تھے مدینہ شریف میں تو سب سے پہلے جن حضرات نے تحریک چلائی جدید کے خلاف انہوں نے وہ ایک ہزار شخص بنو کو جو ہے وہ مار کر بگا دیا مدینہ سے نکال دیا ان میں ایک مروان بھی تھے اب جب مروان کی باری آئی تو مروان نے کہا کہ امام زین العابدین سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے یہ نکال رہے ہیں تو میری گھر والی اور میرا ساز و سامان یہ آپ کے پاس ضمانت ہے آپ نے خیال رکھنا ہے اور گھر والی ان کی کون تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی محترم حضرت ام کلفوم کیا نام تھا سیدہ ام کلفوم رضی اللہ تعالیٰ مرمان کے گھر والی ہیں ان کو امام زہین کو امام زہین ان کو لے کر اپنے گھر والوں کو لے کر ان کو لے کر اور ان کے ساتھ ساز و سامان کو لے کر یمبو چلے گئے یمبوہ میں مولا علی کی جائیداد تھی جی مولا علی کی جائیداد تھی وہاں تشریف لے گئے امام زین العابدین کو کیوں نہ مارا گیا کیونکہ یزید نے مسلم بن عقبہ مری جو اس کی فوج فوج کا امیر تھا اس کو کہہ کر بھیجا تھا کہ جو ہے نا زین العابدین وہ ان فسادیوں کے ساتھ شریک نہیں ہوگا اس کے لفظ جس طرح ہے. ان فسادیوں کے ساتھ وہ شریک نہیں ہوگا لہذا تم نے اس کے درپئے نہیں ہونا اس کو امان میں رکھنا ہے تو امام زین العابدین شریک نہ ہوئے اگر شریک ہو تو ان کو بھی مار دیتا جب سات سو بندہ انہوں نے قتل کیا یہ جو کہتے ہیں نا ہزاروں غلط ہے بکواس کرتے ہیں جنگ ہرا میں سات سو بند. اور جو کہتے ہیں سینکڑوں صحابہ وہ جاہل صحابہ کرام وہاں پر اسی کے قریب ہے دنیا میں دنیا میں اسفی کے قریب صحابہ تھے تو سینگلو صاحبہ کیسے جی لوگ ہے پتہ نہیں کیا کہ یہ جی دور میں ٹٹو چھوڑ دیتے ہیں ایسے اب سمجھ آ گئی اسی کے قریب صحابہ کرام اس وقت زندہ تھے بس باقی سب چل بسے تھے تو اس نے اب امام زین العابدین سرکار نے کیونکہ یزید کے کہنے پر ان کو محفوظ رکھا گیا تو مروان کے سامان کی حفاظت کی ان کے دل... ابھی سے بتانا یہ حمایت نہیں ہے بولو مروان جو ہے وہ یزید کا بندہ ہے خاص اور امام زہر العابدین دوستی کر رہے ہیں اور پھر ان کے سامان کی حفاظت کر رہے ہیں اگر یہ جہاد ہوتا تو امام زہر العابدین کا حق بنتا تھا وہ سب کو مار دیتے مروان کو مار دیتے جس طرح ہم سمجھتے ہیں جاہل لوگ بار بار جہاد تھا بہت بڑا فرض تھا کہاں فرض تھا فرض ہوتا تو یہ قتل نہ کر دیتے ہم سمجھتے ہیں وہ دشمن اسلام, دشمن اسلام تھے دشمن اسلام تھے تو دشمن اسلام کی فادر کیوں کی اب سمجھ آ کہ نہیں آئی اور مجھے کسی نے دعوت دی مجھے کسی نے دعوت دی اس کو بھی ذرا شوق چڑا ہوا ہمارے مقابلے میں آنے کا تو اس نے کہا کلپ بنا کر امام ذہن العابدین کی صحیح کے ساتھ حوالہ پیش کریں میں نے کہا میری کتاب میں سارا کچھ ہے تاریخ کے حوالے سے میں سارا بتا چکا ہوں اس نے سمجھا یہ خالی شیوں کا حوالہ تھا شیوں کا حوالہ تو میں شیوں پر الزام کے لیے دیتا ہوں تو اپنے ثبوت کے لیے دھونا دیتا ہوں ہمارے پاس تو اہل حوالے بہت ہے تو بھائی میں اہل سنت کے حوالے سے ثابت کر چکا ہوں اس پر اتفاق ہے تاریخ کا یعنی شیعوں شیعہ اور سنی سب تاریخ کا اتفاق ہے امام زین العابدین اور اہل بیت نبوت جو ہیں وہ باہر نہیں نکلے یعنی دل... تو کیا ان کو اب کیا کہنا چاہیے یزیدی یعنی دل... نکلے نہیں عجیب بات ہے بات نہیں سمجھے تو کیا کہنا چاہیے دیدی کہنا چاہیے اہل بہت کو اب اور یہ وہی سوال ہے کہ جو میں نے شیوں کی کتابوں کے حوالے سے لکھ کر بھیجا تھا شیوں کے پاس مہینہ گھومتا رہا جواب سے آجد آ گئے آخر خاموش ہو گئے اور قیامت تک میرا چیلنج ہے وہ سوال گھوم رہا ہے نیٹ پہ اگر کسی مائی کے کو ضرورت ہے اس کا جواب دے دے اب میرے بھائی اگلی بات اور جن کو یزیدی کہنے کی یہ لوگ جرت کر سکتے ہیں میں ان کے نام بتا دیتا ہوں امام ابو زرعہ دمشقی کون امام بخاری کے ساتھی ہیں امام بخاری علیہ الرحمٰ کے ساتھی ہیں ابو حاتم راضی کے ساتھی ہیں ابن ابی حاتم کے شیخ ہیں الجراوت تعدیل والوں کے طبقات انہوں نے بھی لکھے ہیں انہوں نے یزید کو تابعین کے طبقۂ اولیا میں شامل کیا اعلیٰ طبقہ تابعین کا امام ابو زراعت دمشقی نے تو پکے نو ذب اللہ منظال جاہلوں کے فتوے کے مطابق لانسی بن گئے اور یزیدی بن گئے حوالہ تاریخ دمشٹ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ایک اور امام ہے امام ابن سمع ابو القاسم محمود بن ابراہیم دیوشتی ان کی کتاب الطبات ہے اور دسین کے طبقات بیان کیے انہوں نے اب یہ کون ہے ال امام الحافظ المتقن علام امام صاحبی کے حوالے سے لکھا ہے علی آل امام الحافظ المتقن مولف کتاب طبقات حد صحان ابو ہاتم ابو ذرا دمشقی ابو ذرا دمشقی وغیرہ ابو حاتم ان سے روایت کرنے والے ہیں انہوں نے طابعین کے طبقہ صحل میں ذکر کیا ان کا یزید کا ذکر کیا اب بتائے کیا کہیں گے کہ ہے لانتی نظب کچھ سوچنا چاہیے اس کے بعد امام احمد بن حنبل کیا میں نے امام احمد بن حنبل کے جدید کے حوالے سے بہت بات کی اس کے اندر اپنی کتاب میں امام احمد بن حنبل اور خصوصاً ان کے مذہب کے جو ہے وہ ان کے مذہب کے راوی ان کے مذہب کے حافظ محافظ امام ابو بکر خلال جن کی کتاب السنہ ہے اس کے اندر یہ میں نے اس مجموعے, اپنے مجموعے میں اپنے مجموعے میں کتاب و کے جو ہے نا وہ عکس پیش کیے ہیں کتاب السنہ کے عکس میں نے پیش کیے ہیں یہ یہ سننا ابو بکر خلال ٹھیک ہے ان کی وفات ہے تین سو گیارہ میں امام احمد بن حنبل سے کے متعلق میں ہیں اور دونوں صحیح کے ساتھ ایک یہ ہے کہ امام سے پوچھا گیا یزید کے متعلق آپ نے فرمایا جو اس نے کیا ہے تمہیں پتا ہے آپ نے فرمایا اس نے مدینہ کے ساتھ جو کچھ کیا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کیا اس نے اب پوچھا حضور اس سے روایت لینی چاہیے یدیز سے روایت لینی چاہیے فرما والا کرامت ہے اس میں کوئی عزت والی بات نہیں سے چاہیے امام احمد فرما اس کے بعد دوسری روایت ہے سال تو اب آبد اللہ میں نے امام احمد سے پوچھا جو شخص کہے لان اللہ یزید بن محاویہ یزید بن محاویہ پر اللہ لانت کرے آپ نے فرما لا تقلم فی آگا اس میں بات مت کر مت بول ایسا قلتما تقول آپ کیا کہتے ہیں میں نے عرقیہ آپ کیا کہتے ہیں فَإِنَّ الَّذِي تَقْلَمْ بِحِرَاجُ اللَّهُ عَبَاسَ بِحِرَ جو اس مسلم بول رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن آنا سائرن الٰا قولِك آنا سائرن الٰا قولِك میں آپ کی بات مانوں گا تو امام نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لعن کا قتل ہی. مومن کی لانت تو اس کے قتل کی طرح ہے یعنی مومن کو لانت کرنا اس کو قتل کرنا برابر ہے تو پھر فرمایا پھر فرمایا خیر قرنی ثم کرنی سمین بہترین زمانہ میرا ہے پھر اس ساتھ والوں کا وقت سارا یزید سی ہم یزید الطابین کے اندر داخل ہو چکا ہے پھر فرمایا ملان تو سبب تو حضور نے فرمایا اللہ جس پر میں لانت کروں جس پر میں سب و ختم کروں Allah, اس پر رحمت بنا دینا <Sessizim> حضور نے دعا فرمائی تو فارل امسا کا حب ہے فرمایا اس کے اوپر لانت بھیجنے سے میں چپ ہی بہتر سمجھتا ہوں تو امام محمد بن امبل کیا کیا فرما رہے ہیں اس کے متعلق جو صحیح صنعت ثابت ہے بتائیں تو امام احمد کو کیا گانا چاہیے آج کے فتوی کے مطابق یزیدی اور پھر آگے جو الفاظ یہ بولتے ہیں وہ بھی سب چلیں گے پھر کیوں یزید کی حمایت کر رہے ہیں اور کچھ ہم شرم کرو جاہل کٹے ملا کچھ شرم کرو رفظیت تمہارے اوپر اتنا غلبہ کر چکی ہے اب میرے بھائی امام احمد بن حماد رضی اللہ تعالیٰ اور اس یہاں پر یہ بھی تنبیہ کرتا چلوں امام احمد کی طرف جو منشوب ہے کو وہ جزید کو کافر کہتے ہیں اور لانت کے جواز کے قائل یہ غلط ہے کوئی روایت نہیں ہے ایسی امام احمد بن ابل سے ثابت کوئی بھائی کلال دنیا سے ایسی روایت نہیں ثابت کر سکتا اور رد عل متاثر انیز میں بوری پوری وضاحت تو میں نے اپنی کتاب میں کیا ہے اس کا تھوڑا سا خلاصہ کرتا ہوں رض عالمتا عال انیز میں یہ روایت سند کے ساتھ موجود ہے اس روایت کے اندر دو مجہور راوی ہیں دو مجہول راوی ہیں اسی وجہ سے اس روایت کو سب سے پہلے لینے والے کازی ابو اجالا ہیں انہوں نے روایت کیا انہی کی سند ہے سند ہی انہی کی ہے اور وہ خود مشکوک گزر رہے ہیں فرماتے ہیں وہ اس کو مشکوک کر کے گزر رہے ہیں فرماتے ہیں ان کا ہاتاگر صحیح ہو جائے یہ روایت اس کو اس کو اس کو کس نے نقل کیا اللہ اداب اشریا میں ابن مفل رضی اللہ تعالیٰ حمبلی نے ان کے اے اے اے اے ان کی کتاب المعتمد القبیر سے نقل کیا المعتمد صغیر جو ہے وہ آج چھپی ہوئی ہے اس کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے جو محمد القبیر تھی اس کے اندر موجود ہے تو میرے بھائی اس کو وہ روایت ثابت ہی نہیں ہے تو ثابت جو نہیں ہے اس کو لے کر تو امام کی طرف کفر منسوخ کر دیا اور یہ ثابت ہے جو جو کہہ رہے کبھی تابعین میں داخل کر رہی ہے کبھی لانسے روک رہی ہے کبھی کچھ کر رہی ہے تو اس کو کسی نے لیا ہی نہیں یہ غلط ہے جی غلطی ہو گئی ان سے جنہوں نے ایسا کیا ہے امام احمد بن بل کی طرف تکفیر فیر جدید کو منصوب کیا انہوں نے صحیح نہیں کیا اب ان کے بعد میرے بھائی بات کو سمجھنا امام حافظ قوام السنہ کون اشبہانی یہ جن کی حدیث کی تین جلدوں میں کتاب ہے ات ترغیب بدترکیب یہ دیکھ رہا ہیں یہ تین جلدوں میں حدیث کی کتاب ہے یہ غوث پاک کے ہم زمان ہیں غوث پاک کے زمانے کے ہیں محدث سے ابن عساکر کے زمانے کے ہیں خود محدث کبیر ہیں مسند ہیں انہوں نے عقیدے پر کتاب لکھی ہے الفجہ اللہ تارک المحجہ ہاں یعنی اہل سنت کے راستے کو چھوڑنے والے شخص کے خلاف دلائل یہ اس کا مطلب ہے تو یہ حضرات یہ امام جو ہیں یہ امام کبیر جو ہیں محدث اگر یہ یزیدی بنتے ہیں تو دیکھ لو پھر یہ تین جلدوں کتاب سے ہاتھ پڑے گا اور الحجال تارک المہجہ جو ہے امام جلال سیوتی والا مارے اما کرام عبادتیں کوئی بار نقل کرتے چلے گئے ہاں جی امام جلال سیوتی نے جو منتق کے خلاف کتاب لکھی ہے وہ ساری بری ہوئی کی کتاب سے آئے یا رمول کلام یا ہو جا دو کے حوالے دیتے ہیں زیادہ کیا کہیں گے اب یہ جو ہے نا میں نے اکس ان کا بھی لیا ہوا ہے اور اس مجموعے کے اندر جمع کیا ہے یہ ہے الخا فی بیان المحجہ یا اللہ تعالق و, و شرح عقیدہ تہل سنہ دیکھا سنت کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے اتنا موٹی کتاب ہے اس کی دوسری اس کے اندر آپ نے فی ذکر فاصل باندھی ہے ذکر یزید و حال ہی یزید کے حال کے متعلق پورا فصل ہے ارحجا کے اندر پاک کے زمانے کے بندے اس میں ایک تو لانے یزید سے سختی سے منع فرمایا خلاصہ نکال رہا ہوں دوسرا امام حسین کے قاتل کا ذمہ دار ابن زیاد کو ٹھہرایا اور آپ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک وہ محدث ابن سلا کی طرح کہ یہ محدث ابن سلا سے پہلے ہیں مسرد ہیں تاریخ حدیث کی اسناد پر پورا علم رکھنے والے ہیں حافظ حدیث ہے نا تو آپ فرما رہے ہیں یزید کا قتل کا حکم کرنا وغیرہ اور راضی ہونا یہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے یہ لکھ رہے ہیں ولاکن فقات الحت الح اللہ اور عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک امام کا حوالہ دیا ہوا ہے ابو علی بن شاہجہاں کون یہ بہت بڑے محدث ہوئے ہیں بغداد کے ہاں جی مصرت محدث ہیں فقا امام عجیب بات یہ ہے کہ لمع قف لہو اعلیٰ ترجمہ جو جس نے اس کتاب کی تحقیق کی اس نے لکھا کہ مجھے ان کے حالات نہیں مل سکے معلوم نہیں ہو سکا یہ کون ہے حالانکہ ان کا ذکر عالامی نوبلا اور عام کتابوں کے اندر ہے ہاں جی وہ جناب ہاں یہ تو امام زین العابدین کے حوالے سے یہ لکھا ہوا ہے ابو علی بن شاہجہاں جیسے محدث فرما رہے ہیں اما روایت ان علی بن حسین ہم دمشق میں گئے پوفے سے لوگ یزید کے دروازے پہ جمع تھے ہم داخل کیے گئے وہ تخت پہ بیٹھا تھا اہل شام اہل عراق اعجاز کے لوگ بیٹھے تھے میں اپنے آہل بیت کے آگے تھا میں نے سلام کہا اس نے کہا تم میں سے علی بن حسین کون ہے زین اللہ میں کہا میں کہا قریب ہو جا کر جیسے ایسے اڑ کر بندہ بیٹھے ہوئے کے سامنے ایسے اڑتا ہے نا تو میرا سینہ اس کے فراش کے برابر ہو گیا پھر کہا مالا با کا امام تو راہ محد تم حق ہے ولا کے نا ابن اگر تیرا باپ میرے سامنے ہوتا میں اس کے ساتھ سلا رحمی کرتا اور جو ان کا حق میرے اوپر بنتا ہے وہ میں پورا کرتا لیکن ابن زیاد نے جلد بازی کی اور قتل کر دیا ہے یزید نے کہا کا اللہ ابن زیاد کو اللہ قتل کرے یا یا امیر المومنین صاحب جذبہ پھر آگے روایت لمبی ہے یہاں یہ بتاتا چلوں جو لوگ کہتے ہیں کہ یار اس نے قتل نہیں کروایا زیاد وغیرہ کو میں کہوں گا یہ بتاؤ حضرت معاویہ کے حضرت عثمان کے قاتل مولا علی کے ساتھ تھے ان کو علم بھی تھا انہوں نے قتل کیوں نہیں کیے یہی کہہ کر کہ طاقتور طبقہ ہے کہیں اٹھ کر ہمارے نیا فطرانہ کھڑا ہو جائے तो क्या आप उधर नहीं समझते कि वाली इराक था यदि नहीं घबराता था कि अगर मैं इसको मारता हूं लड़ाई करता हूं तो ये खुद देख नया नया फितना खड़ा होकर नई जंग शुरू हो जाएगी उस वक्त जंग करना आसान था क्यों आजकल तो बंदे डरते हैं एटम बम से तो उठता ही नहीं है लड़ने की सोचता नहीं उस वक्त तो हजार बंदा जिसका हो जाता था पांच बंदा तलवार लेकर वो भी अगर उनको पता होता तो अगले भी तलवार वाले हैं उड़कर लड़ जाते थे تو بتاؤ جب امام امیر المومنی امام علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ اب ان کے سامنے ایسی پریشان کن باتیں ہیں اور وہ مجبور ہو کر قتل نہیں کر رہے اور بلکہ صحیح روایتوں میں آیا کہ اتنا تو تھا ان لوگوں کا کاتل نے عثمان غنی کا مصنف ابن ابی ابھی میں صحیح سندوں کے ساتھ آیا ہے ہاں جی کہ حضرت امام علی آپ بسرے میں آپ نے ذکر کیا آپ سے پوچھا گیا کہ آپ قتل عثمان غنی میں راضی تھے اور ماتا راضی تھا نا میں, میں نے امداد کی یہ بات کہی تو ساتھ میں کو بیٹھا ہوا تو اس نے کہا یہ کیا کہہ دیا یہ تو سارے بھاگ جائیں گے آپ سے آپ نے فورن ممبر پر چڑھ کر فرمایا اللہ نے اس کو قتل کیا کو اللہ نے قتل, تھی, قتل کیا اور میں اس کے ساتھ ہوں امام شابی ہیں غالباً وہ فرماتے ہیں کالے متن یہ ایک قرشی بات ہے بڑی حکمت کی جو انہوں نے کی ہے تو وہ کیا ہے اس میں کیا بات رکھی ہے آپ نے آپ نے ز مانا کلام کیا جس کو اہام کہتے ہیں اس طریقے کے ساتھ کلام فرمایا کہ جو بیٹھے ہیں نے عثمان وہ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے ساتھ قتل کرنے میں میں ہوں اور جو اہل حق ہیں اور دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ اور میری مراد بھی یہی ہے کیا کہ وہ قتل ہوئے میں ان کے ساتھ ہوں قتل ہونے میں جس طرح تم نے ان کے ساتھ کیا میرے ساتھ بھی اسی طرح کرو گے یعنی <تصفح> آپ اندازہ لگائیں حالات کی نزاکت اور اس وقت کے حالات کی مجبوری کا اس وجہ سے ایسے مسائل میں جلد بازی کر کے یہ کا مقام نہیں ہے یہاں پر ٹاٹار کا مقام نہیں ہے جی یہ ٹرکٹر کا مقام نہیں ہے یہ بڑے انتہائی تحمل تثبت ہاں جی اور جو ہے وہ دانش مندی کا تقاضا کرتا ہے اس کو اصل سے تحقیق سے غور سے سمجھنا چاہیے اس مقام سے گزرنا چاہیے اب میرے بھائیو اس کے بعد آپ کی عبارت پڑھتا ہوں امام قوام السنہ کی قوام السنہ کا معنی ہی یہ ہے کہ سنت کو قائم کرنے والا ہے وہ یہ اماموں نے اس وقت لقب دیا ان کو جی یعنی علیہ سنت کے مذہب اور سنت جماعت جو ہے اس کو وہ قائم کرنے والے ہیں السنہ ہے تو وہ فرماتے ہیں فاطمہ بنتے حسین سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں دخل نہ اعلیٰ یزید کی عورتوں کے پاس ہم گئیں تو ماں باقی آل معاویہ اللہ تلقتنا کہ آل معاویہ سے کوئی بی, بی ایسی نہیں تھی کہ جو ہمیں مل کر روئی نہ ہو حسین پاک کے لیے ہاں آگے فرماتے ہیں ہاں کالا حس کے کاتوں میں نہ باتیں ہیں جو محدثین کے فکاط لوگ نقل کر رہے ہیں فاما ماں روا ابو مخنف وغیرہ اور جو ابو مخنف وغیرہ راضی لوگ جھوٹے راوی کر لوگ روایتیں کرتے ہیں من رواف فلاں اعتماد اب روایتیں ہیں ان کی روایت پر کوئی اعتماد نہیں ہے اور الحمدللہ للہ نبی ایسے ہی تحقیق رارک اس کو کشمید کر کے اپنی کتاب میں پیش کیا ہے ایسی جھوٹی روایتوں کو ہم نے پیچھے پھینک دیا ہے جس کو جن روایت کو ہمارے اماموں نے جو ہے وہ بے اعتماد قرار دیا ہے اور پھر انہی اماموں نے لکھا ہے یہ میں نے ان کے پاس پڑھا ہے یا ایک اور بزرگ بابا ہیں پشاور کے دربار ہیں ان کا درویزہ بابا درویزہ بابا کا دربار ہے رحمان بابا کے ساتھ ان کی زندہ کرامت ہے کہ ان کے دربار شریف کے خجرے میں کوئی عورت داخل نہیں ہو سکتی اگر ہو تو اس کا جو اظہار بند ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے نالا ٹوٹ جاتا ہے کوئی عورت نہیں ادھر جا سکتی اتنے بابا جی غیرت مند ہیں ہاں جی میں نے ان کے دربار شریف کی زیارت کی ہے چار سو سال پرانے ہوئے ہیں چار سو سال پرانے تقریباً جی درویزہ بابا ان کی کتابیں بھی تصوف پہ پشاور اور کوئٹہ وغیرہ ان علاقوں میں ملتی ہیں تو درویزہ بابا جو ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے قصیدہ بدولم مالی پر شرح لکھی ہے قصیدہ بدولمالی جو ہمارے انفیوں کا ہے امام الدین اوشی اللہ تعالیٰ سراجی والے مصنف جو ہیں جی تو ان کے سراجی والے مصنف جو ہیں ان کی کتاب پر شرح لکھنے والے کون ہیں بہت سی شروعات ہیں ان میں سے ایک شرح ہے امام صوفی بزرگ درویزہ بابا کن کی درویزہ بابا تو درویزہ بابا جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں اور یہ ایک ان سے پہلے یہ امام قوام النا نے لکھا ہے کہ یزید نے قاتل امام کو سولی پر لٹکایا درویزہ بابا کی بات جو ہے وہ یعنی صوفی بزرگ ہونے کے لحاظ سے تو بہت الا ہے لیکن تاریخ اور علم حدیث کے اعتبار سے قوام السنہ کی بات بہت اونچی ہے کیونکہ یہ محدث ہیں مسلمد ہے ہاں. ان کا یہ فرمانا اب یہ جھوٹے جھوٹے ہونا ان کا ممکن نہیں ہے اور پھر اتنا بڑی بات جو وہ کر رہے ہیں تو ان کے پاس کوئی بات پہنچی ہوگی ولہ عالم بھی سواب لیکن اب ایمان سے بتانا جو اتنی باتیں کر رہے ہیں آج کے ملہ کے فتوے کے مطابق تو یزیدی ہو گیا کہ نہیں اور پھر جو آگے بکواسات چلتی ہیں لانسی وغیرہ سب کہہ کہہ ڈالیں گے سمجھ نہیں آ رہی اب ان کے بعد امام ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال قرطبی جن کی وفات ہے چار سو انچاس چار سو انچاس یعنی قوام و اور غوث پاک سے بھی پہلے گئے ان کی کتاب ابن بتال شرح ابن بتال بخاری پر موجود ہے دنیا میں چل رہی ہے انہوں نے ان سے پہلے مالکی مذہب کے بہت بڑے ان سے بھی جو پہلے ہوئے ہیں محلب بن ابھی سفرا محلب ہاموٹی کے ساتھ بن ابھی سفرا سواد کے ساتھ رضی اللہ تعالی مال کی مذہب کے بہت بڑے امام ہیں بخاری کا اختصار کیا اس پر مختصر شرح لکھی وہ پھر ان سے ابن بتپال پھر ان سے پھر ان سے امام ابن غازی مال کی کون کی امام ابن غازی مال کی کی ہے ارشاد ال... ارشاد اللبیب علا مقاصد حدیث الحبیب بخاری شریف کے مقاصد پر انہوں نے کام کیا ہے و پر بلکہ تمام ابو پر ابن غازی وہ بھی ہیں ان کو بھی تین سو سال سے اوپر ہی ہو گئے ہیں یہ حضرات سارے کے سارے لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور یزید دونوں وہ جو حدیث ہے قسطنطنیہ تن اس کے اندر داخل ہیں یہ ان کے لیے بہت بڑی بشارت ہے تو کیا کہیں گے وہ کہ اللہ پہ ابھی سفرا یزیدی ہو گئے کیونکہ وہ اس کی بخشش کا کال کر رہے ہیں اور عدیث میں شامل کر رہے ہیں ابن بتال بھی جدیدی پلی ہو گئے ابن غازی بھی ہو گئے اسی وجہ سے کہتے ہیں جو جاہل بندہ ہوتا ہے اس کی اصلاح کم اور فساد زیادہ ہوتا ہے ہاں جی یعنی اگر اس کی اصلاح ہو بھی صحیح نا یعنی اگر وہ اصلاح کچھ کر بھی لے تو سمجھنا اس کی اصلاح سے اس کا فساد جو ہے وہ ہمیشہ نقصان زیادہ دے گا اب سمجھ آئی کہ نہیں آئی ان کے بعد اب بہت بڑے امام کا ذکر کر رہا ہوں غوث پاک کے میرا کے شاگرد غوث پاک میرا کے شاگرد خلیفہ فیض یافتہ کئی سال کا اس پاک سے پڑھتے رہے اور دنیا کائنات اسماعی رجال میں امام آئے امام عبدالغنی مقدسی رضی اللہ جن کی کتاب ہے مشہور الکمال فی اسماعی رجال پھر اس کی اس کی تہذیب کی اس کے اندر اضافے کیے امام یوسف مرزی نے تہذیب الکمال پھر اس کی چھان بین کر کے اختصار کر کے تحذیب تحظیب حافظ ابن حضرت کی وغیرہ وغیرہ کتنے بڑے امام ان کا فتوا فتوا ہے جدید کے متعلق جو سابقات الحنابلہ کے اندر محفوظ ہے اور ناشید نے اس میں اپنی کتاب میں نقل کیا ہے سابقات الحنابلہ کے اندر ان سے پوچھا گیا جدید کے متعلق آپ نے فرمایا خلافت اس کی خلافت صحیح ہے صحیح کا مطلب ہے عمارت نافذ ہے اس کی یہ نہ سمجھنا کہ خلیفہ نہیں بن سکا خلافت اس کی صحیح ہے فرمایا پھر آگے فرمایا لوگ مختلف ہیں فرمایا ہاں فرمایا بعض اور سے ہم نے سنا ہے کہ ساٹ, ساٹ کرام نے اس کی بحث کی انہوں نے ساٹھ کا کہا ہم نے پچہتر ذکر کیے اب میرے بھائی بات کو سمجھنا یزید کے متعلق پھر وہ فرماتے ہیں ہم نہ ہم آ, آ, فرمایا اس سے محبت نہیں کرتے اس کو گالیاں بھی نہیں دیتے کیا کہا گالیاں <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بھی نہیں دیتے اور گالیاں نکالنے سے روکتے ہیں کیونکہ حضرت معاویہ کی طرف پہنچ جاتی ہیں ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے یزید کو گالیاں نکالنے سے فرمایا روکتے ہیں کیونکہ گالیاں وہ حضرت معاویہ کی طرف تجاوز کر جاتی ہیں تو فرمایا اس تحفظ کی وجہ سے ہم گالیاں نکالنے سے منع کرتے ہیں وہ یہ غوث پاک شرم نہیں آتی گیارہویں تننے والے جی کھیر کھانے والی ڈیڈل قوم یہ غوث پاک کے شاگرد بول رہے ہیں اور دنیا کے امام بول رہے ہیں انہوں نے گمراہی خریدی تھی شرم آنی چاہیے تو بنا دو بنا دو یہ کھانے والی کہہ دے گا یہ سارے جزیدی ہے مجھے تو کہہ رہا ہے میں نے ایک بات کہی تھی کہ حسین نے نماز پڑھی ہے یہ دن کے پیچھے تو جزیدی ہو گیا طوفان کھڑا کر دیا اب اس کا ناک میں دم کر رہا ہوں اب فتوے لگا تمہیں میں دیکھوں تو کیا کرتا ہے اب اور نام سنیے گا ان کے بعد امام غزالی حجت الاسلام ان کے دو دو کلام میں نے اپنے اس میں رشتہ کتاب میں پیش کیے ہیں ایک ہی علموم شریف سے دوسرا ان کا مستقل فتویٰ وافا یاد قاضی خلکان سے اس کا اندر او او او اپ انہوں نے فرمایا جدید پر لانت بھی جائز نہیں اور یزید کی طرف قتل حسین کی نسبت جائز نہیں ہے کیونکہ یہ وسوخ کے ساتھ پتہ نہیں ہے کہ اس نے قتل کیا ہے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا وہ کہتے ہیں اس سرے سے نسبت کرنے ہی جائز نہیں ہے اور پھر فرمایا کہ ہم جب دوسرے گناگاروں کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں تو اس کے اندر وہ بھی شامل ہوتا ہے اور واقعی آگے میں تبصرہ کروں گا اس پر آگے پھر تبصرہ کروں گا امام غزالی کے بعد امام متولی شافعی ان کا نام مشہور نہیں ہے لیکن شافعی فکا کے پاس ان کا نام بہت عظیم ہے امام متولی شاہ ان کے بعد شاہد الانوار الانوار امام یوسف اردبیلی کی جی تین جلدوں میں دنیا میں چل رہی ہے ہمارے پاس پڑی ہے اس کے اندر انہوں نے بھی وہی امام غزالی کا موقف اختیار فرمایا ان کے بعد امام ابن حضر ہے تمی مکی شافعی محرقہ کے اندر اور محدث سے ابن السلاح ان کا سب پہلے سنا چکا ہوں حافظ ابن حجر اسکلانی اللہ کرو کبھی یہ تعزیب تعدیب ہے ان کی اس کے اندر آپ فرماتے ہیں جو حسن سندوں کے ساتھ کس ہے یزید اور امام علی مقام ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے تین سکوں تین صورتوں والا کہ امام نے فرمایا مجھے یا تو خراد کی طرف جانے دو یا جا واپس جانے دو یا یزید کی طرف لے چلو میں بیت کرتا ہوں آد آجادی اللہ آجادی پھر انہیں سے برہان بقائی نے شرح قائد کے حاشے میں یہ ساری کلام اپنے اس شیخ اور استاد کی نقل فرمائی قرآن بکائی نے یہ سارے جدیدی ہوتے چلے گئے کیونکہ یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ جدید کی بحث کا اقرار کر لیا امام نے او ہو ہو اعتراف کر لیا ہو یہ سارے جدید ہو گئے مالکیوں میں سے اور امام الش فتح الیش پڑا ان کا فتاوا علیش یہ متاخرین میں مالکیوں کے انہوں نے وہی ابن الخلا حافظ ابن حجر حضر وغیرہ سب کی وہی باتیں نقل کر دی وہ با... کلام نقل کر دیا وہ باتیں نقل کر دیں شیخ درویزہ بابا ان کا کلام سناتا ہوں انہوں نے تو کمال ہی کر دی ہے بالکل واضح کر دیا مسئلہ توجہ ہے یہ ہے یہ ان کی شرح کسید اباد امالی کی اکثر ہے فوٹو ہے آپ فرماتے ہیں سفر نمبر تیئیس پہ ولم یل یزید متارغ غالی یزید کو وفات کے بعد لانت کرنے والا غالی اور حد سے تجاوز کرنے والا بندہ ہوگا یہ ہمارے سراج الدین اوشی عدیئر وہ بھی ہو گئے کیونکہ لان یزید سے روک رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ ظالم بندہ اس پر لانت کرے گا تو امام سراج الدین اوشی کا قصیدہ بد المالی اور اس کے جتنے شارحین ہو گئے مؤیدین وہ سارے کے سارے جدید پلیت بن گئے ان لگام صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں ایمان سے بتانا لگام صحیح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا دے لگاموں کے منہ میں آپ کیا فرماتے ہیں سنو یعنی لانت نہ گفت یزیدرآباد مردن مردن صاحب رسول وسلم و, و اماما نے دیگر مگر آہا بس گوبود وہ درمیان یک دیگر میں دھن کے یزیدرا لانت گوجن اما مذہب سنت و جماعت انت کہ لانت لانت بغیر از کافر مسلمان را نیام داس بس یزید کافر نہ بلکہ مسلمان سنی بود اللہ دل جی کا مسلمان سنی بود یہ دروازہ بابا ہیں ان کے دربار پہ ادھر سارے چڑھاوے چڑھاتے ہیں با بگڑاہ کردن کافر نہ مشوات گناہ کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا وہ در تمہید آور داس تمہید ابو شکور سالمی اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ قاتل حسین ریز کافر نہ باجد گوشت کاتل حسین کو کافر نہیں کہنا چاہیے زیرا کے بگنا کردر کسے کافر نہ مشواز مگرہ کے گناہ را حلال دانت مگر جب کے گناہ کو حلال سمجھے وہاں سے باز رواف نے جو بعض رافیوں نے لکھا ہے کہ یزید خیل خانہ رسول صلی اللہ علیہ السلام لا بند کر سر براہ نا و پا برانا رواں کردہ وہ سر حسین را رضی اللہ در درشوگان درابردا وغیرہ شرم نہیں آتی انٹو کی جو ممبر پر بیٹھ کر رہے تھے دور میں ٹٹو چھوڑ دیتے ہیں کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں یزید خیل خان ہے رسول حضور کے خاندان آل رسول کو یزید نے قید کر کے ننگے سر ننگے پاؤں روانہ کیا سرے حسین کو اوپر اٹھایا یہ سب فرمایا رافضیوں کا دروغ محضست جھوٹ ہے خالص جھوٹ ہے کوئی چیز نہیں ہے اور اگر اسی ضمن میں بیان کرتا چلوں تو اچھا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے عرب بالوں میں ڈرامہ بنایا ہے مام حسین کے قافلے کا اور ڈرامہ بنایا ہے اس کے اندر اہل بیت جو ہیں وہ قید کرتے دکھاتے ہیں اور پھر وہ کوڑے مار رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے ان کو گرا رہا ہے کو کچھ کر رہا ہے امام ایسے سر حرام زادوں نے حرام زادے کتوں نے امام حسین کا سر ایسے داڑھی لمکائی ہوئے ہے بناوٹی بال اور بناوٹی سر بنا کر حسین کا سر ظاہر کیا ہوا ہے della musica una storia che c'è un amore vero e denso e che oggi non ci sono più altri benedirti di bravo something <laughs> crazy. ایمان سے بتاؤ کتے کا یہودیوں سے میں پوچھتا ہوں یہودیوں بتاؤ تو صحیح یہ جو آ, آ, خاکے بناتے ہیں ہالینڈ والے حضور کے وہ اسی طرح کے نہیں ہوتے تو اور کیا خاکے بنانے والے کافر وہ تو گستاخے رسول ہیں اور تم خاکے اہل بیت کی عزت کے بنا رہے ہو تم کمینے کیوں ہو گستاخے اہل بیت نہیں ہوئے میں پوچھتا ہوں کمینے بتا کہ اگر کسی کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو کیا اس کی جگہ جگہ جو ہے ایسی فلم بنانا ڈراما بنانا اس کو بیان کرنا وہ پسند کرتا ہے کیا یہ اس کی بے عزتی کی تجدید نہیں شمار ہوگی کتے تم اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر بیت کو بے عزت کرتے ہو اگر بل فرد انہوں نے کیا ہے پھر بھی تم پر حرام ہے اس کو ایسا کرنا जیشت, जیشت یہ آہل بیت کی توہین ہے تم دشمن ہو اس وجہ سے اچھالتے ہو ان کی بے عزتی کو ورنہ جو دوست ہوتا ہے وہ بے عزتی کو چھپاتا ہے اس پر مٹی ڈالتا ہے اور جو دشمن ہوتا ہے وہ اچھالتا ہے ہمیشہ ایسے ایمان سے دشمن چھپاتا دوست چھپاتا ہے ہمیشہ دوست مٹی ڈالتا ہے کسی کے کسی کی بےزتی ہو تو اگلا بیان کرنا گوارہ نہیں کرتا کیا کرتا ہے नहीं. تو کرنے لگے تو کہتے یار چھوڑ یار تو لینے دے چو بھائی یہ ایسے کمینے امام حسین کا کتے تمہیں شرم نہیں آتا یہ حسین کا سارے برارتی جو منا رکھا ہے کتے شرم نہیں آتی تمہیں تم گسناخ آلے بہت ہو لیکن کیا کریں افسوس کہ شریعت اسلام نہیں ہے تمہیں چھٹی جائے کفر کا نظام ہے یہودیوں کا نظام ہے وہ جان بوجھ کر آل بیت اور آل رسول آل رسول اور رسول اکرم امبے علیہ مسلام کی بے عزتی چاہتے ہیں کتے کے بچے اور بے عزتی کرتے ہیں اور کرواتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں وہ آرام زیادہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے تم انہی کی اطباب کے اندر یہ ساری بدماشی کر رہے ہو ہم ہم اگر کوئی بالفرد ایسی بات ہوتی بھی تو ہمارے ائما کرام اس کو بیان کرنا حرام سمجھتے ہیں حرام سمجھتے ہیں امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نو اور ہمارے ائما کرام نے اعلیٰ حضرت تک نے فتو نقل کیے ہیں کہ کس کربلا کو بیان کرنا حرام ہے کیوں بیان کرنا حرام انہوں نے قرار دیا اور یہ کیسے ملہ ہیں جو کس کربلا پیش کر کے سورے لگا لگا کر لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں ان بھنڈوں سے میں پوچھتا ہوں بتاؤ امام تو یہ لکھ رہے ہیں سوائے کا اٹھاؤ امام متولی کا فتویٰ اٹھاؤ الوار کا اٹھاؤ یہ سارے حضرات کیا لکھتے ہیں فتح بریلی رزویہ رضویہ کیا کہتا ہے اور امام غزالی نے وجہ بھی بیان فرمائی فرمایا وجہ یہ ہے کہ اگر بیان کریں گے تو صحابہ کے خلاف نفرت پیدا ہوگی آل بیت کی بے عزتی ہوگی اور یہ گوبارہ نہیں نفرت تو خود بخود پیدا ہوگی جب کہیں گے کہ یار ایسے ایسے ہوتا رہا تو خیالات اٹھیں گے یار کسی نے امداد نہیں کی سارے ایسے تھے نا پر لیکن یہ ان لوگوں کا کام ہے جواد نقوی نے صحیح کہا ہے جواد نقوی ان کا مستعد ہے اس نے صحیح کہا اس نے کہا یہ ہما ہمارے جو حضرات تھے انہوں نے مارا امام حسین کو اور تیر گنتے رہے پیسہ لینے کے لیے جی اب ان لوگوں نے کیونکہ یہ ایسا ظلم کیا تو اس کو چھپانے کے لیے اب شور ڈال دیا اور کبھی اب بےزتی ایمان سے بتانا مجھے کوئی عقل مند اس کا جواب دے دے کہ کیا کسی کی کسی کی بےزتی کو اس طرح اچھالنا جائز ہے یا وہ صحیح سمجھتا ہے یا کوئی بندہ صحیح سمجھتا ہے سوائے دشمن کے شرم آنی چاہیے کاروبار بنا رکھا ہے حسین کو دکان بنا رکھا ہے اور زالم حسین کو دکان بنانے والو تو مو بیت کے دشمن ہو ہے ایسی روزی پر جو بیت کی بے عزتی کو ہر سال تازہ کر کے ملتی ہے ہے ایسی روزی پر ہے ایسی روزی پر یہ کوئی روزی نہیں ہے اس سے تو بندہ ایمان سے کہتا ہوں مزدوری کر لے اچھا ہے محنت کر لے اچھا یزید قاتل حسین را بشت بکساس حسین رضی اللہ عنہ دیتا. یہ وہ حوال ہے جو پہلے دے چکے کہ امام قبام سنہ کے بعد دوسرا شخص جن کے پاس دوسرے بزرگ جن کے پاس میں نے یہ جی دیکھا ہے کہ کساس میں قاتل حسین کو قتل کیا یزید نے یہ امام بزرگ صوفی عارف درویزہ بابا لکھ رہے ہیں ان کے بعد آ جاتے ہیں امام زہابی توجہ بھائی امام ذہابی سیال فرماتے ہیں لا حب ہو لانس جو میں نے عقیدہ پیش کیا فرمایا جدید محبت کرتے ہیں نہ گالیاں دیتے ہیں آپ جو یہ کہہ رہے ہیں تو آج کے ملاؤں جو ہلاؤ کی نگاہ میں وہ بھی جدید اور جو آگے فتوے چلتے ہیں وہ بھی سب چلیں گے پھر پھر صاحب نبراس آ جاتے ہیں علامہ عبد العزیز پر اللہ وآلہ وآلہ وآلہ. انہوں نے فرمایا لانے جدید سے منع فرما کر فرمایا یہ جدید سے دوستی نہیں ہے جزید سے دبلی نہ سمجھنا اس کو فرمایا قواعد شریعت کا لحاظ کرتے ہیں تو ظالم ہم بھی قواعد شریعت کا لحاظ کرتے ہیں اللہ رب اب سمجھ آ اب میرے بھائی یہ ائمہ کرام گنوا دیئے جن پر حق بنتا ہے آج کے جو حال کا کہ ان کو جزیدی کہیں اور اپنی زبان اور ایمان برباد کریں آخری نام رہ گیا امام شیخ مرتضیٰ زبیدی رضی اللہ تعالیٰ کون تاج عروس شرح قاموس لغت کی کتاب جنہوں لکھی ہے وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں احیاء علوم کی شرح میں امام تفتہ زانی نے جو فرس غضب میں کہہ دیا کہ یزید لانتی کافر ہے نہ ہم اس کے کفر میں شک کرتے ہیں نہ نہ اس کے مددگاروں پر بھی لانت اس پر بھی لانت فلان اس پر امام زبیدی حاشیاں چڑھاتے ہیں فرماتے ہیں یہ امام تفتا بلا دل آجمے میں اپنے رسالے میں لکھا ہے یہ آجمی علاقوں میں علاقوں میں رہے ادھر کی باتیں افواہیں جھوٹھی حکایات سنتے رہے تو ان کا غلبہ ہوا تو آپ نے غد ناک ہو کر یہ کہہ دیا ورنہ یہ حقیقت نہیں ہے اور میں نے اپنے رسالے میں لکھا اگر کسی مائی کے لال کے اندر کوئی طاقت ہے علم کی خصوصاً مقیم ایک کینیڈا جو ہے پروفیسر بڑا بھڑکتا ہے اس بھڑکتے ہوئے کو میں کہتا ہوں تو ذرا جواب دے دے وہ تواتر کہہ رہے ہیں علامہ تفتانی تواتر کہہ رہے ہیں اور بتا کیا یہ تواتر ہے تواتر کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے کبھی متواترات کے ساتھ بھی اختلاف ہوتا ہے کوئی مجھے مثال تو دکھا دے اور یہ ہمارے اتنا ام کرام اختلاف کر رہے ہیں کوئی کہتے ہیں ثابت نہیں ہے ابھی سارے حوالے سنا چکا ہوں سنا ہے کہ نہیں سنا ہے اتنے اتنے بڑے امام لوگ کہتے ہیں ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے کہ یزید کو قتل یزید نے قتل کا حکم کیا ابھی سنا چکا ہوں سارے حوالے کہ نہیں سنا چکا اتنے محدثین جو ہے وہ متواتر کا انکار کر رہے ہیں اور پھر عجیب بات یہ ہے تو اس کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے شرح عقائد امام تفتا کی عقائد متن جو ہے وہ امام نصفی کا ہے تو وہ شراق امام تفتہ کو کہتا ہے امام نا کی کتاب ہے شراک اور یہ عبادت پڑھ کہتا ہے امام نا یہ کہتا ہے امام نا صفی ایک مرتبہ نہیں دس مرتبہ کہتا ہے امام نا صفی یہ کہتے ہیں امام نا صفی یہ کہتے ہے, ہے وہ امام نا صفی نہیں ہے خدا رہا کچھ تو پڑھ لیا کر یہ امام تفتہ کا کلام ہے امام نا صفی کا نہیں ہے اور اس کو بھی موقین نے رد کر دیا کہ یہاں تک کہہ دیا امام ارتدا سفید اللہ تعالیٰ کے یہ عجمیت کا اثر ہے کہ آج واقعات سن سن کر متاثر ہوئے تھے تو کہہ دیا اب میں کہتا ہوں سنو کہ ان پر التباس ہو گیا شہرت اور تواتر کا یہ مسئلہ مشہور ہے اب مشہور اور بات ہوتی ہے متواتر اور بات ہے متواتر ہوتا تو اختلاف نہ ہو سکتا یہ مشہور ہے تو اختلاف ہوا ہے مشہور کو رد بھی کر دیا جاتا ہے جیسے ہمارے شاید شادی فرماتے ہیں کہ آسمان گھومتا ہے کریمہ میں فرماتے ہیں شہرت کی بنا پر کہہ دیا حالانکہ آسمان نہیں گھومتا یہ ہمارے عقیدے میں ہے تو بھائی مشہور باتوں کو لے کر اس کی طرح آگے چلا دینا یہ ہو جاتا ہے لیکن شہرت اور تواتر میں فرق سمجھنا چاہیے امام تفتہ پر یہ مخفی رہا مشہور کو متواتر سمجھ بیٹھے اسی وجہ سے مرتضی زبید نے گرفت کی کیونکہ وہ محدث ہیں تفتہ دانی محدث نہیں ہے ذہن میں رکھنا تفتہ دانی معقولات کے اندر علم ادبیہ کے اندر ان کا ایک مقام ہے لیکن علم جو علم حدیث ہے اس کے اندر آپ کا اتنا مقام نہیں ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہاتھ رکھتے ہیں اس میں امام مرسدہ زبیدی یہ محدث ہیں حافظ الحدیث ہیں لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں جی ان کی اگر کسی نے حدیث دانی دیکھنی ہو تو احجا علم کی شرح کا مطالعہ کرے اتحاف سادہ کا اندازہ لگائیں امام زین عراقی جو ہیں حافظ زین عراقی جو ہیں جنہوں نے المغنی لکھی ہے حمل اصفار جو ہے تقریر ہے حدیث احیاء علوم دین کی احیاء علوم دین کی احادیث کی تخریج کی ہے حافظ زین عراقی نے جو حافظ ابن عجل اسقرانی کے شیخ ہیں انہوں نے انہوں نے جہاں کہا کہ یہ حدیث ہمیں نہیں ملی مرتدہ زبیدی نے فرمایا مجھے یہ جی فلاں جگہ مل گئی انہوں نے دو حوالے دیے انہوں نے چار کر دیے یعنی اتنا بڑا حدیث میں علم رکھنے والے فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹی حکایات جو افواہ اڑی ہوئی تھی وہ پہنچی ان کو تو کیونکہ وہ محدث نہیں تھے امام تفتانی تو انہوں نے اس کو تواتر سمجھ کر اب سمجھ آ گئی لہذا تفتانی کے فتوی کی کوئی حیثیت نہیں ہے رحمہ اللہ او اب ایک آخر میں ایک حوالہ رہ گیا اب ان کو یزیدی کہتے ہوئے چس آئے گی اور ہمیں سنتے ہوئے چس آئے گی وہ ہے غلام رسول سعیدی کا جو میں نے کہا کہ پچھتر صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کی تھی تو مجھے جدیدی بنا دیا گیا غلام رسول شہیدی شرح مسلم تیسری جلد میں صاف کہہ رہا میں عبارت پڑھ کر سناتا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ جمہور صحابہ نے جدید کی بیعت کر لی <laughs> اب جمہور تو وہ کہہ رہا ہے جمہور صحابہ وہ کہہ رہا ہے اس کے پاس گنتی نہیں تھی ہم نے گنوا دیے <laughs> پچہتر گنوا دیے یہ وہ لکھ رہا ہے میں آپ کو سناتا ہوں یہ کتاب الحج جو ہے نا اس کی شرح کرتے ہوئے لکھ رہا ہے یہ دیکھیے گا ادھر دیکھو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت ابن زبر حضرت حسین بین علی ردی اللہ کے علاوہ باقی تمام صاحب نے جدید کے بحد کر لی تھی دو کو نکالا باقی صاحب نے بیان کر لی اچھا اب میں نے کہا کہ یزید میں نے جو کتاب لکھی ہے جس مسئلے پر کتاب لکھی ہے اور جس مسئلے کو بیان کرنا میرا اصلی مقصد تھا وہ ہے کہ حضرت معاویہ کے دور میں یزید پلید نہیں تھا یعنی یزید نے برائیاں نہیں کی تھیں یزید کا فسق و فجور اس دور میں کوئی نہیں تھا یہ میں نے بیان دیا اس رسالے میں ثابت کیا غلام رسول سعیدی بے آئین ہی یہی لکھ رہا ہے یہ صفحہ نمبر چھ سو سات تیسری جلد یہ کہتا ہے علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ اس وقت یزید میں صرف گانا سننے کا عیب تھا اور گانا سننے میں صحابہ کا بھی اختلاف تھا اور حضرت معاویہ ایسے عظیم الشان صحابی اس سے بری ہیں کہ وہ جدید کی بدعنوانیوں کو دیکھتے وہ اس کی بلی اس کو ولی یاد مقرر کر دیتے جی اللہ علامہ ابن خلدون کے حوالے سے لکھا ہے کیا کہ یزید کے اندر باپ کے دور میں جو عیب تھا وہ کیا تھا گانا سننے کا تھا اور گانا سننا صحابہ میں اختلافی ہے میں یہاں پر اس پر گرفت کرتا ہوں دو گرفتیں کروں گا اس کی شاخل و دیسی نکالنے کے لیے نکال دو تھوڑی سی اس کو پہلے نمبر پر تمیز نہیں ہے عرف کو نہیں جانتا کہ گانا اور سبا میں کیا فرق ہے ایمان سے بتانا جب لوگ سے گانا آپ, کے, آپ نے سنا یہاں پر تو گانا سننے تو فوراً آپ کا سورجہاں کے گانے کی طرف ذہن گیا تھا کہ نہیں تو کون بد بخت کہے گا کہ صحابہ میں یہ اختلافی ہے او بدھو تمہیں تمیز نہیں ہے یہ صحابہ میں اختلاف ہی نہیں اس کی حرمت قطر ہی ہے اسی وجہ سے اعلی حضرت اہل سنت نے شادی رسوم رسالے کے اندر فرمایا کہ یہ جو بھانڈ براسی لوگ کرتے ہیں جو اس کو جے سمجھے حلال سمجھے کافر اسلام سے خارج ہے یہ زیادہ لوگ ہیں کیا, کیا تمہیں تمیز نہیں ہے تم ترجمہ کرنے کی تو سما کا لفظ استعمال کر سما کا اختلاف اور ہے ان گانوں کا مسئلہ اور ہے اب سمجھ آ کہ نہیں سما اختلافی ہے گانے کے حرمت میں اتفاق ہے اور اس کے حرمت کے کئی اسباب ہیں وہ کسی اور وقت بیان کریں گے انشاءاللہ لیکن پھر بھی ہماری بات تو ثابت ہو گئی یہ کر رہا ہے اچھا ایک گرفت یہ کی کہ اس نے گانا ترجمہ غلط کیا اور گانے کو صحابہ میں اختلافی بتانا جہالت ہے جہالت ہے وانت ہے لانت ہے, لانت ہے. لوگوں کو گمراہ کرنا ہے لوگوں کو ثابت کرنا ہے کہ نوز بلا کوئی صحابہ کرام سور جہاں کے گانے سنتے تھے یہ <تصفح> وہی لوگ ہیں کہ جو اہل زمانہ اور عرف کو نہیں پہچانتے اور حدیث کی اسلام کی خدمت کرنے چل پڑتے ہیں اور علماء فرماتے یہ وہی جاہل ہے اگلی بات اس نے غلط مطلب لیا ہے اللہ میں ابن خلدون نے لکھا ہے تو اس وقت یزید میں صرف گانا سننے کا عیب تھا اور گانا سننے میں صحابہ کا بھی اختلاف تھا بات کو سمجھنا ابن خلدون یہ کہتے ہیں کہ ابن خلدون یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو علم نہیں تھا یزید کی برائیوں کا ایک بات کا علم ہوا کہ وہ یہ سنتا ہے سما کرتا ہے تو اس پر بھی انہوں نے منع فرمایا تو یہ نہ سمجھنا کہ یزید کی برائیوں کا علم تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں بات کو سمجھنا اب ابن خلدون کے خلاف چیز نے یہ لکھا اور ثابت کیا رسالے میں کہ ان سے بھی یہ غلطی ہو گئی ہے حقیقت یہ نہیں ہے کہ تھا وہ برائیاں کرتا تھا لیکن حضرت معاویہ کو علم نہیں تھا نہیں حقیقت یہ ہے وہ اس وقت کرتا ہی نہیں تھا کیوں کہ اگر اسی کو پھر ثابت کرنے کے لیے میں نے یہ کتاب لکھی اور لکھا کہ اگر ہم کہتے ہیں جس طرح ابن خلدون کہتے ہیں ہم اسی طرح کہتے ہیں کہ علم تھا علم نہیں ہو سکا علم نہیں ہو سکا حضرت معاویت تو سوال اٹھتا ہے کہ جن حضرات نے بیات سے انکار کیا تھا امام حسین اور باقی حضرات سلام اللہ علیہم تو ہم پوچھتے ہیں تمہارے بقول انہوں نے برائیوں کی وجہ سے انکار کیا تو بتاؤ ان حضرات نے حضرت معاویہ کو مزید کی برائیاں بتائی کیوں نہیں پھر تو الزام ان پر آتا ہے یہ بتا دیتے تو حضرت معاویہ نہ بناتے ان کو علم نہیں تھا تو ان کو تو بتا تھا یہ انہوں نے بتایا کیوں نہیں اور اگر انہوں نے بتایا اور حضرت معاویہ نے مانا نہیں تو پھر حضرت معاویہ پر الزام آئے گا کہ مانا کیوں نہیں دو بندے گواہی دے, دے دیں اور وہ بھی ایسے پاک لوگ جو کروڑوں سے بھاری ہیں تو جب گواہی دے, دے دے دو آدمی گواہی دیں تو حاکم پر فرد ہو جاتا ہے حد قائم کرنا فیصلہ کرنا ان کے مطابق ورنہ ظالم قرار پائے گا تو بتاؤ معلوم ہوا با, اصل بات وہی ہے جو ہم نے کی ہے یہ کوئی ادھر بہانہ نہیں ہے حضرت معاویہ کو بچانے کا نہ ہی بچایا جا سکتا ہے ادھر بہانے کے ساتھ اگر بچایا جا سکتا ہے تو اسی طریقے کے ساتھ جو ہم نے پیش کیا مل بات سمجھے کی نہیں سمجھے نہیں میرے بھائی اب اللہ پھر یہ لکھ رہا ہے غلام رسول شہیدی اگلی بات لکھ رہا ہے یعنی میں نے غلام رسول شہیدی کا جو کلام ہے اس پر دو وجہ سے گرفت کی ایک تو مطلب اس کا غلط سمجھا ابن خلدون کا انہوں نے اور لکھا اس نے اور بیان کیا دوسرا اس نے ترجمے میں لفظ گانا استعمال کیا یہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے ٹھیک ہو گیا ہاں جی اس کے بعد یہ اسی صفحے پہ لکھ رہا ہے دیگر صحابہ اکرام جو حجاز میں تھے اور جو صحابہ شام اور عراق میں جدید کے پاس تھے اور ان کے تمام متبین صاحب اس بات پر متفق تھے کہ ہر چند کے جدید فاسق ہے لیکن اس سے جنگ کرنا جائز نہیں یہ لکھ رہا ہے. کہ جتنے صحابہ بیعت کرنے والے حضرات تھے انہوں نے کہا کہ جدید فاسق ہے لیکن اس سے جنگ کرنا جائز ہی نہیں جنگ کرنا جائز ہی نہیں جدید سے لڑنا جائز ہی نہیں جدید سے لڑنا جائز, جائز ہی نہیں اب یہ کہہ رہا ہے یہ فتح غلام رسول سے عیدی لکھ رہا ہے اپنا وہ منیبرحمان جو ہے منیب الرحمان جو ہے اس نے یہ کہا ہے میں نے کانوں سے سنا ہے کہ میرا مسئلہ وہی ہے جدید کے متعلق جو علامہ غلام رسول شہیدی صاحب کا ہے وہ لکھ رہا ہے یزید جو ہے نا جدید کے ساتھ جنگلنا صاحب میں نے نہیں سمجھا جید نہیں سمجھا گنا سمجھا آپ ایمان سے بتاؤ اگر کوئی ایسا اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے ایسا نظریہ رکھتا ہے تو آج کے ملا اس کو کیا کہیں گے یزیدی تو میرے بھائی یہ غلام رسول شہیدی بھی جدیدی بڑا ثابت ہو گیا بڑا جدیدی ثابت ہو گیا غلام رسول شہیدی کے حوالے کے بعد بعض دوستوں نے ساوی پگڑی والے سب پگڑی والے لوگ جو ہیں ان کی کتاب فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عن ہو کا ایک حوالہ ناچیر کو بتایا تو ناچیر نے وہ کتاب پا کر اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے فائزان امیر معاویہ سب پگڑی والوں کی اس کا صفحہ نمبر دو سو اکیس ہے اس پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی ان پر وارد ہونے والے لوگوں کی طرف سے جو اعتراضات ہیں ان کا نام بس وسا دے کر ان کے جوابات دیے ہوئے ہیں اب عجیب بات یہ ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ سب پگری پگڑی والوں نے آگے اپنا حوالہ نہیں دیا اپنی بات نہیں کی بلکہ مولانا مفتی احمد یار گجراتی صاحب رحم اللہ وسرال ان کا حوالہ دیا ہوا ہے ان کی کتاب ہے امیر معاویہ مفتی احمد یار گجراتی صاحب کی کتاب ہے امیر معاویہ تو اب میں فیضان امیر معاویہ سے سوال اور جواب پڑھتا ہوں پھر جن حضرات نے یزیدی ہونے کا فتوا لگانا ہے وہ سب سے پہلے پھر مفتی احمد یار گجراتی صاحب پر لگائیں اور ان کے بعد شبد پگڑی والے جو لوگ ہیں ان سب کو یزیدی کہیں ان کا جو امیر ہے اس کو یزیدی کہیں اب سوال کیا ہے وسوسا حضرت سیدنا امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزید کے فسق و فجور کے باوجود خلیفہ نامزد کر دیا یہ وسوسا ہے سوال ہے اور وسوسا اس کو نام دینا بہت اچھا ہے جواب حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں یزید فاسق کو فاجر تھا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو فاسق کو فاجر جانتے ہوئے اپنا جانشین کیا یزید کا فسق و فجور امیر معاویہ کے بعد ظاہر ہوا آئندہ کا فسق فی الحال فاسق نہ بنائے گا یہ بیعین ہی وہی موقف ہے جو ناچیز نے اپنی عرق ریزی کے ساتھ پوری تحقیق کے ساتھ اپنی کتاب بیات یزید انکار کا سبب میں پیش کیا ہے یہ بالکل وہی موقف ہے سولان ہم نے بھی یہی کہا کہ اس وقت یزید کا کوئی فسق و فجور ثابت ہی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ تھا لیکن حضرت امیر معاویہ کو علم نہیں ہو سکا یہ عدر بیکار ہے اصل بات حقیقت یہ ہے کہ اس کا فسق و فجور اس وقت ثابت ہی نہیں تھا مفتی احمد یار صاحب گجراتی رحمہ اللہ و غفر اللہ انہوں نے یہ لکھ دیا تو الحمدللہ للہ میرا ناچیز کا دل تو ویسے ہی مطمئن تھا کیونکہ میں تاقیق کر کے بیٹھا ہوا ہوں لیکن جن حضرات کا دل, دل پریشان ہوتا تھا کہ چشتی نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا اب ان کی پریشانی بھی دور ہو گئی یہ نیا مسئلہ نہیں ہے یہ مفتی احمد یار گجراتی صاحب نے اٹھایا ہوا تھا تو پہلے سب سے پہلے اب اس دور کے وہ حکیم علمت شمار ہوتے ہیں تو ان پر فتویٰ یہ جاری ہوگا یزیدی ہونے کا اور بعد میں پھر دوسروں کی باری آئے گی سمجھ نہیں آ رہی اب سب نے پگڑی والے تو سارے چلے گئے نا وہ تو یزیدی بن گئے مفتی صاحب بھی بن گئے مفتی صاحب کے معتقدین جتنے ہیں وہ سب یزیدی بن گئے جن جن حضرات نے مفتی صاحب کی تعریف کی وہ بھی سب یزیدی بن گئے تو معلوم ہوا واقعی ان سب کو یزیدی یزیدی کہنے سے اور لان تان کا دروازہ ان تمام بزرگوں کی طرف معذلح معذ اللہ معذ اللہ کھولنے سے بہتر یہی ہے کہ بے لگامی جو ایک فتنہ بنی ہوئی ہے اس کو جس طرح ہم نے ختم کیا اور اس کو محدود کیا ہے اسی طرح محدود کرنا چاہیے اور ہمارا یہ اقدام بالکل حق ہے ایک بات ایک بات मुफ्ती आमल यार गुजराती साहेब ने अपनी किताब में रहम रहम्ला गफीला ने अपनी किताब में कही है और वो नकल की है तारीख दमश एबन आशाकिर थे जेल नंबर अठतीस عبید بن کاب نمیری کے حالات سے عبید بن کاب نمیری رحم اللہ کے حالات سفر نمبر دو سو بارہ ہے جلد نمبر اٹھتیس ہے اور یہ سند جو ہے وہ تاریخ تبری تک پہنچ رہی ہے ابن آسا کر جی یعنی اصل جو ہے وہ تاریخ تبری ہے پھر تاریخ تبری ضعیف اور مسکوطان ہو جو ہے یہ اس کے حصے میں آ رہی ہے اور یہ میرے ہاتھ میں ہے وہ روایت نو جلد دار ابن کثیر دمشق بیروت کی تاریخ تبری جس میں صحیح اور ضعیف کی تقسیم ہے تو صفحہ نمبر دو سو ستائیس پہ وہ روایت بالکل پوری تفصیل سے موجود ہے تو میرے دوستو یہ جو ہے اس میں یہ حوالہ موجود ہے فیضانے یہ فیضان امیر معاویہ صفحہ نمبر دو سو بائیس ہے اس پر لکھا ہوا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فسق و فجر اور بری عادتوں کا علم نہیں تھا نیز یزید کا فسق و فجر اس کے خلیفہ بننے کے بعد مشہور ہوا اس بات کی وضاحت مزید وضاحت کے لیے مزید دلائل ملاحظہ کیجیے چنانچہ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے یزید کی بحث کے بارے میں زیاد کی رائے معلوم کی تو زیاد نے اپنے ہمراز عبید بن کاب سے جدید کے بارے میں مشورہ کیا جس پر اس نے زیاد سے کہا جزید کے کرتوت سے حضرت سعید نبیر معاویہ اللہ تعالی نے کو آگاہ کر دو لیکن بعد میں یہ طے ہوا کہ حضرت امیر نعبیر رضی اللہ تعالیٰ کو جدید کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کی بجائے براہ راست یزید کو سمجھایا جائے اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو جدید کی بری عادت کا بالکل علم نہیں تھا اور نہ ہی کسی میں اتنی ضرورت تھی کہ آپ رضی اللہ کے اس بارے میں معلومات فراہم کرتا یہی وجہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد آپ اللہ حضرہ وجال کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوئے اے اللہ حضرہ وجال میں نے جدید کو لائق سمجھ کر یہ عہدہ سپرد کیا ہے لہذا تو میری امید کو پورا فرما اور اس کی مدد فرما یہ یہ روایت میرے خیال میں یہ مفتی صاحب کا حوالہ نہیں ہے یہ فیضان امیر معاویہ کتاب جو ہے اس کے مصنفین دے رہے ہیں اب میں اس میں لفظ کرتوت آیا لفظ کرتوت آیا اور زیاد کا مشورہ جو ہے وہ عبید بن کاب نمیری کے ساتھ تو اس سے لفظ اس طرح کے آ رہے ہیں جس طرح سے وہاں پیدا ہوتا ہے کہ یار کرتوت تو بہت برے تھے لیکن علم نہیں تھا تو اسی وجہ سے بعد میں مشورہ وغیرہ میں اسی بات کا اضالہ کرنے کے لیے فورن میں نے تاریخ دمشق اور اس کا اصل ماخذ تبری اٹھائی جو تبری کے الفاظ ہیں وہ سب میں آپ آب... اس ترجمے کے اندر غلطی ہے ترجمے کے اندر ابہام ہے جس کی وجہ سے مفتی صاحب کا پچھلا اور ان کا اپنا دیا ہوا مفتی صاحب کے حوالے سے جو موقف ہے اس پر اعتراض اٹھتا ہے تو ناچیر الحمدللہ اس اعتراض کو دور کر دیتا ہے وہ کیا ہے وہ میں الفاظ پڑھتا ہوں وزید صاحب و رسلطن و تحاب و فل کا امیر المو منی اخبر انفا اللہ تھے یزید یہ عربی ہے جس کا معنی ہے کہ یزید عبید بن کاب نمیری کہہ رہے ہیں حضرت زیاد سے حضرت زیاد سے کہہ رہے ہیں صاحب و رسلتم و تعاون رسل رسلتن کا مانا ہوتا ہے کسل سستی کہ اس کے اندر چستی نہیں و تہاون اور وہی سستی تحاون کا معنی وہی سستی ہے سستی کر جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کیا مطلب کہ جو چستی صالحین میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ تکمیل کرتے ہیں سنان کی مستحبات کی اور کوششیں کرتے ہیں وہ اس کے اندر نہیں ہے سالہن والی چستی اور عمل کے اندر جو ایک پھرتی اور تیزی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے جو سنن ہیں یا مستحبات ہیں نوافل ہیں جو کثرت سے وہ لوگ اس وقت کرتے تھے تو تقابل میں نسبتاً اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے اس ماہ قد اول آب ہی منسے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو چیز دوسری ہے وہ شکار کی محبت ہے شکار کی محبت ہے یہ وہ فالات کے لفظ کے ساتھ ادا کیے گئے ہیں ان کا مانا خالی کرتوت کر دینا یہ اچھا نہیں کیونکہ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کو فسک کہہ سکتے ہیں میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو فس کہا جا سکے رسلتن تحاؤن یہ عام نوجوانوں میں ہوتا ہے آ میں دکھاتا ہوں عمر بن عبد العزیز ردی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی باغ ڈور سنبھالنے سے پہلے کس درجے کے عیاش سے میں بتاتا ہوں کتابیں بتاتی ہیں وہ کیا کرتے تھے اس وقت حضرت عمر مین عبدالعزیز جیسی شخصیت اور یہ نوجوان کے اندر ابتدان ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ شکار تو میرا بھائی کون کہتا ہے شکار حرام ہے شکار کو کس نے حرام کہا ہے اذا حلل تم فس پاد قرآن میں ہے جب احرام کھولو تو شکار کرو تمام ہمارے اصول جین لکھتے ہیں اس پادو کا امر اباحت کے لیے یہاں پر جس کا مطلب ہے شکار مباح ہے تمہارے لیے جب ہمارے اصول جین امر کے مہانی بتاتے ہیں کیا امر کے معانی بتاتے ہیں جم الجوامے اٹھائے جم الجوام اصولی امام ابن سبکی کی انہوں نے جتنے معانی بیان کیے ہیں امر کے 26 مانے تقریبا لکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک مانا اباحت ہے اس پر یہی مثال نظیر پیش کرتے ہیں مثال دیتے ہیں تو فرماتے ہیں راہل تم فس فہدو اس فادو تم شکار کرو یہاں پر امر وجوب کے لیے نہیں ہے عباہت کے لیے ہے کہ تمہارے لیے شکار حلال ہے جائز ہے ہمارے چھوٹے حضرت صاحب ساری زندگی ہو گئی شکار کھیلتے ہوئے کیا کہیں گے یہ نوز باللہ برائی کرتے رہے کون جہل ہے جو اس کو لیکن کیونکہ وہ زمانہ بہت اونچا تھا اللہ وہ لوگ بہت بلند تھے وہ زمانہ تھا ان ادوار میں سے ان زمانوں میں سے جن کی فضیت اور خیریت کو زبان رسالت نے بیان فرمایا تھا خیر القرو نے کر لی فم بلدیندین تو اس وجہ سے جدید کے یہ معمولی عمل جو ہے معمولی جو مبہ ہیں جو حد کراہتے تنظیم تک پہنچتے ہیں ان کو بھی مشیرین حضرت معاویہ کو مشورہ دینے والے زیاد جیسے حضرت زیاد جیسے اور حضرت عبید بن کاب نماری جیسے ان کو نشانہ بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزید کو سمجھا دیتے ہیں اور آگے لکھا ہوا اسی روایت کے آخر میں جب سمجھایا تو یزید ان کے بارے بھی محتاط ہو گیا اللہ اکبر و کبیرا اللہ اکبر و کبیرا اس کا مطلب یہ نکلا کہ کسی طرح بھی دلائل کی دنیا میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے یزید کا فسق و فجور کوئی ثابت نہیں ہوتا <تصفح> دلائل <تصفح> کی دنیا میں کوئی ثابت نہیں ہوتا رہی بڑھیں جھوٹی روایات روافظ کی اور مخالفین کی وہ ہمیشہ چلتی رہتی ہیں اسی وجہ سے یہ بہت بڑا کام ہے صحیح ہو تاریخی تبری اور ضعیف ہو تاریخی تبری کی تقسیم کا ان حضرات نے نیچے لکھا ہوا اسی صنعت عجیب یہ یہ کیا کہہ رہا ہوں مزید بارہ مزید بارہ وہ روایت ایک تو ادھر ہے ضعیف میں مزید بارہ اس سے پہلے کے ثابت نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہے بھی ضعیف کے حصے میں صحیح نہیں ہے اتنی بات بھی صحیح ثابت نہیں ہو رہی کوئی بات سمجھے کہ نہیں سمجھے باقی دلائل الحمدللہ بیعت بیات جزید سے انکار کے سبب انکار کا سبب کتاب کے اندر پائیں گے الحمدللہ ہر طرح ہم نے حق تو حق باطل کو باطل کر دکھایا سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دکھایا اب جس کا جی چاہتا ہے وہ وہ تمام کو جزید کہتا رہے وہ تمام کو جزید وہ یہاں پر پھر میں کہوں گا کہ امام شافی پر الزام دیا گیا تھا کہ یہ رافنی ہے کیوں اہل بیل سے محبت کرتے ہیں آپ نے فرمایا انکان آل محمد ان شہاد رافل فرمایا اگر اہل بحث سے محبت رفض ہے تو جنوں ان سے گواہ ہو جائیں میں رافضی ہوں ارے بھائی سچ کو سچ کہنا اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا اگر یزیدیت ہے تو گواہ ہو جاؤ چیز پھر میں کہہ دیتا ہوں اگر سچ کو سچ کرنا جھوٹ کو جھوٹ کرنا صحابہ اور اہل بیت کا دامن صاف کرنا یزید جس حد تک برا ہے اس کی برائی کو اس حد تک محدود رکھنا اس کو بے لگام نہ چھوڑنا اس کو آگے صحابہ اور اہل بیت کی طرف اور جناب جی ہر طرح آزاد کر کے اس کو ان پاک ہستیوں تک نہ پہنچانا اگر اس کو کہتا ہے کوئی یزیدیت تو گواہ ہو جائے یہ چیز یزیدی ہے سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی اب وہ بھی لانتی کا بچہ ہوگا حرام زیادہ ہوگا جو ادھر ادھر سے کلپ کاٹے اور کہے چیشتی کہہ رہا ہے میں یزیدی ہوں اور پھر چڑھا دے اس جیسا بھی آرام زیادہ کسی نے دنیا میں نہیں جنا ہوگا اور آخر میں میں شیوں کے اماموں کو یزیدی ثابت کرتا ہوں سب سے پہلا امام ان کا بڑا امام علشاد والا شیخ مفید کہتے ہیں چار سو تیرہ ہجری میں اس کی وفات ہے اس نے وہی تین شک صورتیں نک... نقل کی ہیں امام حسین نے فرمایا یزید کی فوج سے مجھے لے چلو آ, یزید کے پاس میں بیعت کرتا ہوں میں بیعت کرتا ہوں یہ بیعت کا اعتراف یہی میں نے حوالے لکھ کر اور میں نے نیٹ پہ چڑھائے اور شیوں کو چیلنج کیا کہ اس کا جواب دے دو اب ایمان سے بتانا کہ یہ میں نے کہا کہ امام حسین نے کربلا میں اطراف بیت کیا میں نے کہا تو میں یہ دیدی بن گیا اب یہ شیعہ کہہ رہا ہے سنیوں کے بعد شیوں کی باری آ رہی ہے یہ سیاہ کہہ رہا ہے شیخ مفید شیا ہو گیا یہ مفید یہ گیا یہ دیدی گیا یہ ہو گیا اب کیا بنے گا رد بھی نہیں کر رہا عجیب بات یہ ہے نقل کرتا ہے اور رد نہیں کرتا پھر اس کے بعد ان کا شیخ رضی شیخ مرتضی امام الہدا پھر ابو جعفر توسی شیخ الطفہ تلخیص الشافی میں سب لکھتے ہیں امام یہ میں نے کتاب میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام انہوں نے فرمایا یزیدیوں کو مجھے جدید کے پاس لے چلو میں بیعت کرتا ہوں میرے چاچے کا بیٹا ہے وہ میرے چاچے کا بیٹا ہے میں اس کے پاس جاتا ہوں وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا مجھے لے چلو چاچے کا بیٹا ہے امام حسین فرما رہے ہیں یہ سارے اب شیخ رضی ان کا شیخ مرتدا ان کا امام حسین کی طرف یہ بات منصوب کرتے ہوئے یزیدی بن گیا اور راد نہیں کر رہے ہیں مناظرے میں جواب دے رہے ہیں جی یور کی عقیدے کی کتابیں ہیں تنزیح تلخیص الشافی اس میں لکھ رہے ہیں کہ یار تو کچھ سوال کرے اگر کہ امام حسن نے تو بیعت کر لی صلح کر لی جان بچاتے ہوئے حسین نے جان کیوں ہلاکت میں ڈالی یہ شیعہ لکھ رہے ہیں اعتراض کر رہے ہیں پھر خود جواب دے رہے ہیں بھی کب انہوں نے ہلاکت میں ڈالی جان انہوں نے تو خاص فرما دیا کہ مجھے لے چلو میں بیعت کرتا ہوں جب انہوں نے مان لیا تو ظالموں ظلم، نے ان کو قتل کر دیا ابن زیاد نے تو امام حسین نے تو اطراف بیعت کر لیا تھا اقرار بیعت کر لیا تھا یہ جواب دے رہے ہیں مناظرے میں شیعہ لوگ ان کے عقیدے کے وکیل ان کے عقیدے کے محافظ اور نگران ٹھیک جن کو کہتے وہ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ سارے دیدی بن گئے اور پھر یہ ان کا سب سے بڑا وکیل بعد کا متاخرین میں میرے خیال میں دسویں صدی میں وہ کون ہے ملہ باخر مجلسی ہے اس نے امام زین العابدین کا بیعت کرنا اس نے لکھا امیر المومنین یزید کو کہنا اس نے لکھا رد نہیں کیا یہ سامنے بہار اور انوار ہے جب رد نہیں کیا تو یہی بات میں نے کی میںدیدی بن گیا تو اس نے کی یہ بھی ہو گیا اگلا آ گیا شہخ عباس قمی محدسین کا منتلہ امال اس نے بھی تی... وہ بیت کرنے کا اعتراف لکھا اور امام زین العابدین کا بھی ذکر وہ بیعت کرنے کا جدید کا وہ سارا اس نے ذکر کیا یہ بھی ہو گیا پھر اس کے بعد آ گیا آجان اشیا سید امین یہ, یہ دیکھو آجان شیا اتنا بڑی دس جلدوں کی کتاب ہے اتنا بڑی جلدیں دس ہیں اے پہلی جلد کے اندر یہ سب باتیں جو میں نے کی ہیں یہ بھی لکھ رہا ہے اس کے ساتھ متفق ہو رہا ہے اب کیا کرو گے بھائی تو جو مجھے جدید کہتے ہیں حقیقت بیان کرنے پر تو ان کو بھی جزیدی کہیں تو اب نہ شیعہ بچتا ہے نہ سنی بچتا ہے پیچھے چھنگڑا بجتا ہے آخر میں میں تبصرہ کرتا ہوں اللہ اکبر و کبیرا کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ رید لانتی فلان جہنم میں فلان یہ فیصلے کرتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے باپ دادا رشتے دار دوست احباب تمہارے حکمران رنزانی شرابی جھوٹے ہیں یا نہیں ہیں سچی بتانا ہی سے بتانا بولو یار آج کے لوگ زانی نہیں ہے شرابی نہیں ہے کون گھر ہے جس میں چکلا ٹی وی نہیں چلتا زنا دکھاتا ہے اپنے ٹبر کو یہ کام تو یزید نے بھی نہیں کیا ابو جال نے بھی نہیں کیا ابو جال نے بھی جناح محفوظ کر کے دنیا کو نہیں دکھایا یہ دکھا رہے اپنے گھر میں ہے ایسے پھر حکمران سارے کیا کچھ کرتے ہیں وہ کام نہیں کرتے یدید نماز چھوڑتا تھا یہ نہیں چھوڑتے اچھا یہ پڑھتے ہی نہیں ہے بلکہ بڑے بزرگ کی بات کریں تو انہوں نے بھول سے عید پڑھی تھی بھولے ہوئے عید پڑی تھی صرف بڑے بزرگ کی بات کریں وہ بھی الٹے ہاتھ رکھ کے خیر مزید تبصرہ میں نہیں کرنا چاہتا اتنا بتانا چاہتا ہوں خبردار کرنا چاہتا ہوں ذرا جس کو کہتے ہیں شیشہ دکھانا چاہتا ہوں ذرا اپنا منہ بھی تو دیکھ لو اب حکمران جناح شراب جھوٹ داجل فریب ان سے آگے یہودیت کا نظام اور یہودی قانون ایسے تعلیم یہودیت کی جس کو اقبال کہیں یہ مسلمانوں کا دین ایمان اور انسانیت برباد کرنے کے دنیا میں آئی ہوئی ہے سب کچھ تمہارے سامنے ہے ایسے تو بتاؤ پھر کیا اپنے رشتے دار اپنے بڑوں کیونکہ یزید والے کام اس یزید سے کروڑا درجے زیادہ بڑے کام یہ کر رہے ہیں جب کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں پچھلے تو پھر کیا ان سب پر لانت بھیجنی چاہیے تو پھر آج کے بعد ملا تب کا صاحب یہ فیصلہ کریں بھائی بابا آج کے بعد کسی کی بخشش کی دعا نہیں مانگنی جی بس ہاتھ اٹھایا اللہ جتنے رشتہ دار مرے ہیں سب کو جہنم دے دے کیونکہ یہ جدید والے کام کرتے رہے ہیں. اللہ میرا باپ دادا بڑے دادا میرے ابو یہ وہ رشتہ دار دوست احباب ہمارے حکمران اللہ سب لانتی ہیں جدید والے کام کرتے ہیں دنا کرتے ہیں شراب کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ملاوٹ کرتے ہیں فلان کرتے ہیں فلان کرتے ہیں جدید سے دس ہزار گنا آگے چلتے ہیں یا اللہ یہ سب لانتی ہیں ٹھیک ہے اس وقت جب ایسا مرا ہوتا ہے تو پھر اس وقت ملہ کو صورت یاسین یاد آ جاتی ہے ٹکڑ کھانے کے لیے جتھے ویکن چنگا چوکھا پڑھن کلام سوائی ہو غریب دکھ ختم ہوئے تو ملا حوصلے چلو چلو چلو دعا کر دعا منگو وقت نہیں ہے اور جب کوئی خنجین بڑا ہوتا ہے پھر کیا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں یاسین پڑھو ادھر یاسیم سے فارغ ہوتا ہے درود تاج پڑھو آخر کئی تنگ ہو کر ادھر جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ گالیاں نکال کے کہتے ہیں آہو اس بھن کے فلان تھوپ لوگ آگاں ٹپا کے آرم آنی چاہیے ہمیشہ اصول ہے کم بڑا برا کم برے پر اعتراض نہیں کر سکتا اصول ہے تو یہ کیوں کر سکتے ہیں پھر اور پھر سید دادوں کے اسادات کی بات کرتے ہیں اب میں ایمان سے تم سے پوچھتا ہوں کوئی دنیا کی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ یزید نے اہل بیت بی بی پاکوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی کوئی بدتمیزی کی ہے کوئی مائی کل آر ثابت نہیں کر سکتا ہے. لیکن رانتہن لوگوں پر جنہوں نے آج سید زادی کو اللہ معاف کرے دفتروں میں جہازوں میں بسوں میں فیکٹریوں میں فلموں میں کنجر خانوں میں چکلوں میں بٹھا رکھا ہے اور بہن چوی جی مدیہ شاہ کون ہے مدیہ شاہ فلموں میں کام کرتی ہے کنجری یہ کون ہے بتاؤ مدیجہ شاہ سمینہ سمینا پیرزادہ کون ہے پیرزادہ لاکھ لانات ہے تم پر تم کتے کا یہودیوں اتنے بدترین بن چکے ہو کہ سادات کی عزت کے ساتھ یہ معاملے کرتے ہو تم ان کو ہر جگہ پر بدکاری اور زنا کے لیے پیش کر رہے ہو اور تم اعتراض کرتے ہو کہ یزید نے اہل بات کے ساتھ یہ کیا شرم آنی چاہیے تم سب سے بڑے کتے ہو بدماش ہو کمینے ہو تمہارے جیسا اہل بیت کا دشمن نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے لیکن تم وہی کمینے ہو تم وہی کمینے ہو جو چور مچائے شور والا کام کرتا ہے بےغیرت کون سا سید ہے جو اپنی بیٹی کو روزانہ سوار کر باہر نہیں بھیجتا سکول میں نہیں بھیجتا کیا پسا نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے شرم نہیں آتی تمہیں میں ایمان سے کہتا ہوں اگر یہ سید ایک طرف ہو اور یزید ایک طرف ہو تو میں یزید کا ساتھ دوں گا کیوں کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہے یزید اتنا دشمنی نہیں کر سکتا یزید کے اندر یہ دشمنی ممکن ہی نہیں یہ اپنی عزت کو رولتے ہیں وہ عزت کو بچانے والا ابھی تم چھوڑ چکے ہو سارے حقائق کیا ہیں اتنا بڑا ظلم زیادتی ंजी कहते मैं अपनी कालक नहीं दिसकाली दिसक है नहीं दि पिछले दिन पै गए मेरा बैठता लानती लानती लानती लानती लानती और तू लानती तू तो दस पै लो तू की, की बैठा है तुम वोही तो अगर उसको अमीर और मोमी कहना जायज नहीं है تم کیوں عمران خان کو ابھی اور مومن کہتے ہو اگر اس کو جائز نہیں ہے کمی تم مدینے کی ریاست پاکستان کو کیوں کہتے ہو پاکستان میں کون سا برا کام نہیں ہے وہ چکر منڈمی یہاں پر ہے ہر برائی یہاں پر ہے انگریزی قانون ہے سب کچھ ہے بدکاریاں جگہ جگہ پر ہیں اور پورے قانونی تحفظ کے ساتھ ہو رہی ہیں قانون کی نگرانی اور سرپرستی میں ہو رہی ہیں اگر کوئی بولتا ہے تو اس کو اندر ڈال دیا جاتا ہے تمام بدماشیہ کفر یہودیت پلیتی سب چل رہا ہے اور چلا کر پھر تم کہتے ہو یہ مدینے کی ریاست ہے کیوں کہہ رہے ہو کتے تم کہہ سکتے ہو تو جدید کی بخشش کی دعا بھی سکتا کوئی کیوں تیرے باپ کی شریعت ہے خنزیرو فلاں جدید فلاں یزیدی یا فلا نہ کوئی مام بچاتے ہو نہ کچھ एक पीर है में बैठा हुआ लंदन की है कोई लंदन बैठा हुआ किधर उधर की चट्टी चाट रहे और हाल यह है मैं कौन कौन से मां से मैं अभी मुंह खोल के बोलना नहीं चाहता मैं जो ऐसी बातें करते हैं उनकी अपनी बेटियां लंदन में बटकारी करवाती हैं तो तू कहां बैठा हुआ है गालिम जहां पर नंगे रहते हैं कमीने جب تو گزرتا ہے تو تجھے کمینے نظر نہیں آتے ننگے نظر نہیں آتے ادھر سے تو ہجرت فرد ہے جہاں سے ہجرت فرد ہے تو وہاں پر رہائش رکھتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی باپ کی شریعت بنا رکھی ہے تم نے گھر دوستوں دال حد پہ رہنا چاہیے حد سے آگری بڑھنا چاہیے جو ناشر نے موقف پیش کیا یہی آل سنت و جماعت کا موقف ہے اس سے کوئی ادھر ادھر کر گیا شاز ہوا تو شاز مردود ہے اس کو چھوڑ دو بس اسی میں صحابہ کا تحفظ ہے اسی میں آل بیت کا تحفظ ہے ورنہ نہیں تو عال بیت کا گستاخ بنو گے صحابہ کے بھی گستاخ بنو گے اب جس طرح کہتے ہو کہ لانتی ہیں سب جو بیت جزید کرنے والے ہیں تو کیا بنے گا آل بیت نے بیت کی صحابہ نے بیت کی عال بیت کی بیت ہے شیعہ بھی لکھتے ہیں اور سنی بھی لکھتے ہیں سب متفق ہے اس بات پر کیا کہو گے سب اہل بیت یزید کی بات کر کے کافر ہو گئے رانسی بن گئے شرم آنی چاہیے اللہ جان ہمیں راہ یا اعتدال پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دہرائے